لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے منکرم من القول وسو رہا ایک اس نے غلط بات کی اور جھوٹ بولا ہے لیکن چونکہ اس نے ایک جرم کیا ہے کہ اس اپنی بیوی کو بلا وجہ ماں سے تشریح کیوں دی اب دیکھیں عورت کا مقام کہ ایک عورت کو کی بیٹھا غصے میں آ گیا جس بات میں آ گیا خوشی سے تو, تو کوئی بھی نہیں کہتا خوشی سے کون کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو کہا تو اس سے میں ہی ہوگا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 اس پر جرم کی سزا کیا ہے بر میں تحریر ہوگا کبا ہے غلام لے کے آزاد کرو اچھا جی اب غلام کہاں اب غلام تو ہے کہیں نہیں نہ جہاد رہا نہ غلام رہے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی غلام کا معنی یہ سنا ہوتا ہے کہ نوکر رکھ لو غلام بن جائے وہ اب بن جائے اگر وہ غلام نہیں خرید سکتا اور یا یہ ہے کہ غلام خریدنا چاہتا ہے نا ہے ہی نہیں تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے روزے کیوں روزہ رکھے گا تو صبر سیکھے گا روزہ رکھے گا تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھے گا اور روزہ رکھے گا تو اس کی قوات حیوانیہ جو ہے میں مغلوب ہوں گی اور قوات بلکی جو ہے وہ غالب آئیں گی روزہ رکھے گا اس بیوی سے دور رہے گا نا دو مہینے متواز روزے رکھنے ہیں تو اب دو مہینے کے روزے رکھے اس نے غلط رفظ منہ سے کیوں نکال اچھا اتفاق یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے روزے بیوی رکھ سکتا مثال کے طور پہ بوڑھا آدمی مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے وہ بیمار ہے کسی ایسی بیماری میں کہ اس کو لازمن کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے یا کچھ نہ کچھ دوائی لینی پڑتی ہے بہت سارے لوگ ہیں بےچارے ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ رمضان کے لوگ حالانکہ وہ چاہتے ہیں تو فرمیاف اتآب سین مسکین اب ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اور یہ کب کھلا ہے یہ کفار سب کبلی اینتماسا اس بیوی کو ہاتھ نہ لگایا چوئی نہیں جب تک سزا رہا کیوں کہا ہے اس نے بیوی کو حلال حرام کیوں کیا کیوں توہین کی اس نے اپنی بیوی کی یہ ساری زندگی اس اس نے کے ساتھ گزاری ہے وہ اس کی بیوی ہے وہ اس کی اولاد کی ماں ہے وہ اس کے لیے دکھ سکھ کی ساتھی ہے اور وہ اس کو حرام کر رہا ہے جب چاہو حرام کر دو جب چاہو حلال کر دو کھیل ہے تم نے عورت کو ایک گڑیا سمجھ رکھا ہے تم نے عورت کو پتلی تماشا سمجھا ہوا ہے تم نے عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہا پہن لیا اور جب چاہا پاؤں سے پھینک دیا نہیں عورت کا تو ایک مقام جب قرآن نادل ہوا سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا اراب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی بی خولا کو بلاؤ بھائی اللہ کا قرآن آ گیا. بی, بی خولا کو بھی بلایا گیا اور اس کے خامند کو بھی بلایا گیا تو حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور فرمایا کہ بھئی اے غلام آزاد کرو تو اس کے شوہر نے کہا کہ یا رسول اللہ غلام تو میرے پاس نہیں ہے میری اپنی گردن ہے یہ میں پیش کر سکتا ہوں غلام کہاں سے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو دو مہینے کے روزے رکھو اس نے کہا یا رسول اللہ میں دن میں تین دفعہ نہ کھاؤں گا تو میں بے ہوش ہو جاتا مجھے تکلیف ہے میں بیمار ہوں مجھے تین دفعہ کم از کم دن میں کھانا پڑتا تو یہ روزے رکھنا تو میرے لیے مشکل ہے نفر میں اچھا پھر آخری نرم سزا یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اس نے کہا یا رسول اللہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤ تو اپنے گھر میں روٹی نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں گا اللہ کا حکم تو میرے سل آنکھوں پر ہے لیکن یار سلا نہیں تو گھر میں کچھ بھی نہیں اچھا خدا کی شان ہے کہ پھر بھی بیوی نے کہا کہ یار سلا ہے نا اسے چلو کچھ میں بھی مدد کر دوں گی اس کو بسکینوں کو کھانا کھلانے میں حضور نے فرمایا میں اچھا ایسا کروں کچھ تم مدد کر دو کچھ میں مدد کر دیتا ہوں تاکہ کفوارہ آدھا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کے مجادلہ میں یہ احکام ذکر فرمایا وجہ کیا تھی کہ ایک عورت کو تکلیف اور پھر قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ بن گیا کہ اگر خدا نا خواصہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان غصے میں آ کے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا بیٹی کہہ بیٹھے یا بہن کہہ بیٹھے تو ایک رستہ تو نکل آیا وہ ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہو جائے گی اس لیے اس کو صورت مجادلہ میں اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہم نے سورت پڑھی جو آیات مبارک پڑھی ہیں چونکہ یہ بھی تحریم کا واقعہ ہے حرمت کا واقعہ اور وہ بھی تحریم کا واقعہ اس سورت کا نام مجادلہ ہے اور اس سورت کا نام تحریم ہے گو الحمدللہ اس درس کا کچھ حصہ سب سے پہلے درس میں ہم نے شروع کیا تھا لیکن اتفاق سے وہ ضبط تسجیل میں نہ سکا تو اس لیے اس کو بعض باتیں جو ہیں وہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت پیش آتی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صورت تحریم نازل فرمائی کہ یا نبی تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اپنی بیویوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک حلال کو حرام کریں بہرحال اللہ تو بخشنے والے ہیں اللہ تو مہربان ہے اب اس کے بارے میں واقعات جو ہیں مفسرین کرام کے رام نے زیادہ تر مشہور واقعات میں سے دو واقعات کا ذکر کیا ایک واقعہ تو اس میں یہ ہے کہ ایک بیوی بی تھیں حضور کی باندی تھیں حضور کی کنیز تھی ان کا نام تھا بی بی ماریا کبتیا ملے کے مکوکس نے ملے کے اسکندری نے سرکار دو عالم کو وہ بطور ہدیہ وہ کنیج جس کو حضور نے قبول فرما لی اب یہ مسئلہ بھی دماغ میں ایسا سے تھوڑا مختصر طریقے سے میں عرض کر دوں گی یہ بھی مستشرقین اور آدائے اسلام نے اسلام کے خلاف بے انتہا پراپگنڈا کیا ہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کے مذہب میں تو ہے کہ عورتوں کو باندیاں بنا لو ایک, ایک گھر میں سو سو باندھیاں رکھو بادشاہوں کے حرم میں سو سو باندھیاں ہوتی اور باندی جو ہے وہ ان کے ہے نکاح کے بغیر بھی ان کے لیے حلال ہے جس کی لڑکی کو چاہے بانی بنا لے جس کو چاہے قریب بنا لے مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی دشمن جو ہے نا وہ کوئی موقع لی جانے دیتا وہ تو ایک اعتراض کرتا جیسے ایک دفعہ پردے کے مسئلے پر کے بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے تو ایک مذہب بیزار انسان نے ایک اخباروں میں مضمون لکھا اس نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے اگر یہ مولوی پردے والا مصیبت نہ بناتے تو یہ واقعہ تو پیش نہ انہوں نے کہا جی کہ ایک آدمی کی دو بیٹیوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی اور یہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے بچیاں دونوں جوان ہیں موقع ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک ہی دفعہ خرچ ہوگا ایک ہی دفعہ دعوت وغیرہ مہمانوں کو کھلانی پڑے گی اور دونوں بچیوں کا مسئلہ جو ہے اللہ آسان کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی کی دو بیٹیاں تھیں اور اس نے ان دونوں کا نکاح کر دیا شادی ہو گئی اور اتفاق بھی ایسا تھا کہ آگے بھی دونوں بھائی تھے ادھر بھی دونوں بہنیں تھیں اور پرانے دور میں یہ ہے کہ آو لڑکیاں بھی باپردہ تھیں اور ان کو ڈولی میں بٹھا کے لے جایا, تھا جایا جاتا تھا کہ بھائی وہ لڑکی جو تھی وہ آ کے ڈولی میں بیٹھ جاتی تھی وہ کھہار جو ہے ڈولی پکڑ کے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے آگے اگر گاڑی ہے یا بس ہے یا ٹرین ہے وہاں پہنچائی رکھتے وہ چلے ان نے کہا جی کہ چونکہ وہ عورتیں باپردہ تھیں اور ان کا جو ہاؤد تھا اس کو پردہ چاروں طرف سے کپڑا لپیٹ کے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا لہذا اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھائی کی بیوی جو تھی وہ دوسرے کے گھر پہنچ گئی اور دوسرے بھائی کی بیوی جو تھی وہ پہرے کے گھر پہنچ گئی وہ دلہنیں بدل گئی ہیں دلہنیں تبدیل ہو گئی اور پیرے دونوں نے دیکھا نہیں تھا تو اگر پردہ نہ ہوتا تو یہ مصیبت نہ بنتی نا ہر بیوی اپنے شوہر کے گھر میں جاتی اب پردے پر اعتراض کرنے کے لیے کہاں سے بے دور کی کڑی جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے آتی اسی طرح جب اداوت ہو نا دل میں تو پھر مسئلے بنائے جاتے وہ ہمارے ہاں ایک بلوچو میں مسل ہے کہ ایک آدمی کی شادی کی دعوت تھی تو اب اس کو بھی وہ دعوت نامہ آیا ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ شادی پہ جانا ہے تو وہاں رواج ہوتا ہے کوئی نیندرا شندرا بھی دینا پڑتا ہے میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں میں جاؤں گا تو کیا دوں گا تو گھر کے باہر سے آ کے اس نے جناب دیوار کھٹ میں کہا کون ہے کہا شہ جی کون ہے پھر جا رہے ہیں ہم سامنے کون ہے جانتے نہیں ہم کون واپس چلا گیا ہم نے کبھی شادی بھی کیوں نہیں کہا جی آئے درازہ کھٹ کٹانے کا کون ہے ہم تو پھر کون ہو گئے پھر کیا ہم شادی میں تو اس طرح جب دلوں میں ادابتے ہوں بگز ہوں تو اسلام کے خلاف کہانیاں بنائی جیسے ایک اور بڑے پڑھے لکھے مولوی صاحب نے ایک اور مسئلہ بنایا اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ متا حلال ہے اب وہ آدمی تھا بڑا جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں لبرل جسے آپ کہتے ہیں بڑا ماشاءاللہ سوشل سشل لبرل اور بڑا وسیع ضرف اور وسیم بڑا پڑھا لکھا اب وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ سنی ناراض ہوں یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ شیعہ ناراض ہوں کیونکہ یا تو فریق بن جاتا نا آگے وہ مسئلہ بتاتا کہ روافظ کے نزدیک چونکہ متا ہلال ہے بلکہ بعض اقوال میں تو ان کے نزدیک متا جو ہے وہ عبادت ہے صرف حلال نہیں بلکہ عبادت اور اہم سنت والجماعت کے نزدیک موتا جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے دو چیزیں حلال کی ہیں اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ہم فروج فروجی ہے محافظ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ الج او بابر قبطۂ ملنا غیر ملومین ہاں مگر اپنی کی بیویاں یا ان کی باندیاں ان دو کے لیے تو کوئی گنا نہیں ہے ورنہ فاما نے بھی تو ان کے علاوہ اور کوئی جی ڈھونڈو تو وہ حد سے نکلنا ہے وہ حرام تو صرف حالات دو چیز میں یا بیوی یا باندیاں اور متے والی نہ بیوی بنتی ہے نہ باندھی بنتی باندھی تو ہے ہی نہیں بیوی اس لیے نہیں بنتی کہ رات گئی بات گئی نہ وہ خامند کی وارث بنتی ہے نہ کامند اس کا وارث بنتا ہے تو وہ بیوی بھی نہیں بنتی تو اس لیے جب اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی رائے میں چونکہ آپ کا بہت مطالعہ ہے وسیع مطالعہ آدمی ہے آپ نے بڑی دنیا میں علم حاصل کیے آپ کی رائے میں کیا خیال ہے کہ متا حلال ہے یا حرام تو اس نے کہا بھی اب اس کا حل کیا نکال اس نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوں اور وہ کشتی طوفان میں آنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور کسی کشتی کے ایک تختے پر ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکا آ جائیں اور وہ تیرتے تیرتے بہت دور آبادیوں سے دور کسی کنارے سے جا لگے اور وہاں کوئی متنفس بھی موجود نہ ہو اور یہ دونوں نوجوان ہیں لڑکی بھی جوان ہے اور لڑکا بھی جوان ہے خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو جائے تو اس حالت میں وہ متا تھا تاکہ بھائی جنا تو نہ کریں کم اس کا متا کر تو موتے کی جواز کی صورت بھی نکال لی اور ایک یعنی اب صرف ایک مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پہلے تو ایک فرضی دریا بنایا اس میں ایک فرضی کشتی ٹہرائی اس میں پھر جناب سواریاں بٹھائی اور جب کشتی ٹوٹی تو پٹے پہ ایک لڑکی اور لڑکا اور وہ بھی دونوں نوجوانوں کو بٹھا دیا بوڑھے بڑھوں کو بھی نہیں پہننے دیا میں نے اس سے خود پوچھا تھا جب زندہ تھے میں نے کہا جی اگر اس پھٹے پہ بہن بھائی آ جائیں تو وہ کیا کریں کرے گا بس آپ لوگ جو ہے نا بڑے تنگ نظر ہیں آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا اس لیے مکی صاحب آپ ناراض نہیں ناراضگی کی بات نہیں آپ نے بھی تو ایک فرضی کشتی بنائی ہے میں بھی بہن بھائی بنا کے فرضی بٹھا رہا ہوں فرق تو کوئی نہیں لیکن وہ کیا کریں اگر ان دونوں کو نعوذ باللہ شہوانی جذبات میسر آ ہیں تو کیا وہ بھی پتا کر رہے ہیں تو میں نے کہا اگر آپ یہ فرضی کہانی ہی نہ بناتے تو کسی کو اتنی جرتی نہیں ہوتی اعتراضات کرنے کی تو اب کہاں کس کی ڈولیاں اٹھی تھی وہ کون آدمی تھا کس کی بیٹیاں تھیں کون شوہر تھے کون لڑکیاں تھیں کوئی پتہ نہیں سر موزن پردے سے بوگ نکالنا تھا لیکن اسلام کی تعلیمات ہوتی تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نکاح سے پہلے شوہر دیکھ لے اپنی اس مکتوبہ کو اور لڑکی جو ہے وہ بھی شوہر کو دیکھ لے اگر وہ حدیث پہ عمل کرتے تو ڈولیاں بدلنے کی تکلیف ہی نہ ہوتی جب وہ اپنے گھر میں جا کے دیکھ لو کہتے کہ تم تو میری بیوی نہیں ہو میں نے تو دیکھا ہوا ہے اپنی ویڈیو تو اگر تم اسلام پہ عمل نہ کرو تم اسلام کے احکام کو مزاق بناؤ تو پھر فرضی کہانیاں تو نہ بنا کہ فرضی کہانیاں بنا کے اسلام پر اعتراض کرو تو اب یہ واقعہ جیسے میں کر رہا تھا نا کہ بانی کا بھی بہت بڑا طوفان ہے کہ جی مسلمان مسلمان مسلمان ان کا تو حضرت کام یہ ہے کہ یہ بس یہ گوشت کھاتے ہیں اور عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ان کے حرم جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی پوچھے تو کہہ دیتے ہیں جی باندی ہے باندی ہے باندی ہے باندھی اور ہمارے لیے باندی حلال لیکن یہ اسلام سے کتنا بڑا الزام آج اس دنیا میں جس دور میں آپ بیٹھے ہیں کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں یعنی پوری دنیا جو ہے وہ گویا کہ ایک بستی بن کے رہ گئی وسائل اعلام نے ہمیں اتنا ایک دوسرے سے ملا دیا ہے کہ مشرق سے مغرب کی خبر ایک سیکنڈ میں ہمیں مل سکتی آج آپ ستاون اسلامی ملکوں میں ایک ارب سینتیس کروڑ اسلامی ملکوں میں ایمان سے بچائیں مجھے ثابت کر کے دیں کہ کتنی ہیں بات دلائل سے کریں اعتراض سے نہیں بات دلائل سے کریں ہمیں مثال کے طور پر بھی ہند اوستان میں بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان اسی طرح آپ دیکھیں تقریباً سولہ ستارہ یا بیس اٹھارہ کروڑ کے قریب پاکستان میں مسلمان اسی طرح تقریباً بنگلہ دیش میں مسلمان اسی طرح تقریباً آپ آگے چلتے آئیں خلیج میں آ جائیں آگے جائیں انڈونیشیا جائیں ملیشیا جائیں چلو جس ملکوں کو آپ جانتے ہیں آپ انڈیا کے رہنے والے مجھے بتائیں کس مسلمان کے گھر میں باندھی ہے ٹھنڈے دل سے بغیر کسی گرم ہونے کے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں مجھے بتائیں کہ اٹھارہ کروڑ کی آبادی میں کتنے بڑے لوگوں کے گھروں میں باندیاں ہیں تو بلا وجہ اسلام کے اعتراض کرنے کا کیا ہے جہاں تک باندیوں کی ہلت کا مسئلہ ہے تو بات سمجھیں کہ اگر دو قومیں جنگ لڑتی ہیں مثلاً مسلمان اور یہودیوں کی جنگ ہو گئی یا مسلمان اور عیسائیوں کی جنگ ہو گئی یا مسلمان اور ہندوز کی جنگ ہو گئی اب لالمی بات ہے کہ جنگ میں ایک فاتح ہوگا ایک مفتو ہوگا چونکہ جنگ ہوتی ہے ایسی الحرض بہن اللہ بہن ام حضور نے فرمائیں جنگ جو ہے یہ ڈول ہے کبھی ان نے کھینچ لیا کبھی ہم نے کھینچ لیا کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے یہ تو جنگ ہے جنگ تو ہار جیت ہوتی اچھا اگر مسلمانوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے فتح دے دی تو اب جو ان کی زمینیں ہیں مال ہیں ملک ہے وہ تو ہم والے غریبت بن گئے اب ان کے جو نوجوان قیدی ہیں نوجوان لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں وہ قید میں آ گئیں اب اس کے بارے میں آپ عدل سے انصاف سے فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تو دشمن کے آدمی ہیں کیا ہم ان کو قتل کر دیں یہ عدل ہے جب وہ قید ہو گئے یا سرنڈر ہو گئے شکست کا گئے تو اب جو بےچارے نے ہاتھ سے قیدی ہمارے ہاتھ میں سب قیدی وہ ہم قتل کر دیں گے یہ عدل ہوگا یہ انصاف ہوگا اچھا اگر ہم ان کو قتل نہ کریں تو کیا کریں کہیں جی جاؤ جی مہربانی تمہاری ابھی تو ہماری آپ سے لڑائی تھی لگے اب آپ جب جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں تاکہ وہ جا کر پھر ہمارے خلاف طاقت پکڑیں قوت پکڑیں اور پھر آ کر ہم پر حملہ کروں یہ کون سی عقل بندی ہے یہ کون سا ملک ہے یا کون سی دنیا کی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے اچھا اب تیسری شکل یہ بن سکتی ہے کہ ہم ان کو کہیں گے تم ہمارے غلام ہو نوکر ہو بس کام کرتے رہو یہ ہے کہ ہم تم سب کو جیل میں بند کر دیتے ہیں اب ایک لاکھ آدمی کو جیل میں بند کرنا ہو تو ان کا خرچہ کون دے گا اور کیا وہ جیل میں رہنے کے بعد بالکل صحیح معنوں میں پاک باز زندگی گزاریں گے تو یہ تو اسلام نے رحمت کی کہ نہ قتل کرو نہ ان کو قیدی بناو. نہ ان کو بےچاروں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے کہو کہ جی نکل جاؤ دوسرے ملک میں ہمارے ملک میں تم نہیں رہ سکتے ہو جہاں جی مرضی آئے جاؤ وہ چاہے بیچارے مر جائیں قموں میں مر جائیں سردیوں میں مر جائیں گرمیوں میں مر جائیں بلکہ اسلام نے حکم دیا کہ بھئی مجاہدین میں جیسے مال تقسیم کیا گیا ہے اسی طرح یہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی تقسیم کر دو اور ساتھ اسلام نے ان کو پابندی لگا دی کہ خبردار ان کو تکلیف نہ پہنچے ان کی عزت نفس سے نہ کھیلیں اور ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس باندھی کو یا غلام کو آزاد کر دو اور اگر لڑکی ہے آزاد کرنے کے بعد چاہو تو شادی کر لو تو ہم بیوی بنا لو اگر تم اس کو آزاد کرنا نہیں چاہتے ہو تو تمقو تمہارے لیے جائز ہے اس کا خرچہ دو اس کا دفقہ دو اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ تاکہ بجائے وہ دھکے کھاتی رہے اور بازاروں میں پھرتی رہے اور دوسرے ملکوں میں جا کے بکتی پھرے اس سے تو بہتر ہے نا کہ کسی کے ٹھکانے میں آ جائے اس سے تو بہتر ہے کہ اس کی کوئی رکھوا اور یہ کب ہوگا جب جہاد اسلامی ہوگا یہ نہیں جیسے آج کل جہاں مرضی یا لڑکڑوں کا ہو جہاد ہے, یہ تو جہادی ہو جہاد کے شروع سے جہاد کے لیے اسلام نے شرطیں رکھی ہیں کہ جہاد کب ہوگا کیسے ہوگا اور اس جہاد میں جب اللہ تمہیں فتح دیں گے اور ایسی کوئی شکل پیش آئے تو اب جب نہ جہاد رہے نہ اسلامی طریقے سے وہ بات رہی اس لیے بانیوں کا وجود بھی نہیں خلیجوں کا وجود بھی نہیں اور بلا وجہ پر اسلام کو متعون کرنے کی یا اسلام میں تان کرنے کی آخر چل رہی ورنہ اسلام نے ہر حال میں اب آپ دیکھیں نا کہ اسلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ بی, بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر میں وہ بھی جب یہودیت کو شکست ہو گئی یہ تو ضرور یہودی کہہ دیتے ہیں نا کہ جی اسلام اسلام اسلام ہمارا دشمن اسلام نے ہمیں مدینے سے نکال دیا اور اسلام نے ہمیں خیبر سے نکال دیا لیکن خدا کے لیے کوئی نظر انصاف سے غور کرے کہ اسلام نے تمہیں مدینے میں کتنا تحفظ دیا حضور پاک نے تمہارے ساتھ معاہدے کیے تمہیں اپنا حلیف بنایا لیکن ہر موقع پر تم نے مسلمانوں کو پیٹ میں خنجپ مارا ہر جگہ اسلام کو دھوکہ دیا ہر جگہ مسلمانوں کی شکست کے اسباب پیدا کیے مکے والوں کو اور تمام کبائر کو اکٹھا کر کے مدینے پہ حملے کرانے والے تم اور پھر براہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ہم آپس میں حریف ہیں ایک آدمی سے قتل ہو گیا ہے اس کے کساس کے لیے چندہ کرنا ہے تو تم لوگ بھی کچھ مدد کرو تاکہ وہ غریب چھوٹ جائے انہوں نے کہا دیکھی آپ سنا بالکل آپ تو شیف نہائیں جی، ہم تو بالکل بڑھ چڑھ کے چندہ دیں گے اور پروگرام کیا بنایا کہ این قلعے کی دیوار کے نیچے سایہ ہے وہی جگہ بنا دو حضور کے بیٹھنے کی کہ حضور آپ ٹھنڈی جگہ ہے اور دیوار کا سایہ ہے اور اور اوپر ایک آدمی چھپا دو جو بہت بڑا پتھر لے کے بیٹھا رہا جو ہی حضور بیٹھے وہ اوپر سے پتھر پھینک دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اللہ نے جبری علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی ان کے کہنے کے مطابق ان کے مقام پہ نہ بیٹھ رہے ہیں یہ آپ کے قتل کی سازش کر چکے پھر کہنا کہ ہمیں جناب مسلمانوں نے نکالا ہے ہمیں مسلمانوں نے ظلم کیا یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنا پھر بھی حضور نے بھی آیا کہ اپنے محلات میں گھر میں سوال میں جو لے جا سکتے وہی بھیجاؤ تمہاری طرح طریقے کے بلڈو در پھیر دو فلسطینیوں پہ نہاتوں پہ یعنی عجیب بات ہے اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں تو اب بھی سفیہ رضی اللہ تعالی انہا جنگ جب ہو گئی اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا اسلام کو اللہ نے پتہ دی تو بی, بی صفیہ جو ہیں وہ حضرت دیہی اطرت رضی اللہ صالا عنہ کے حصے میں آ گئے مجاہدین کو تقسیم جب ہوئی تو وہ بی, بی ان کے حصے میں آ کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی, بی صفیہ جو ہیں وہ ایک سردار کی بیٹی ہوگی خیبر کا بہت بڑا سردار اور خیبر کے ایک سردار کی بیوی اور اب وہ بیچاری اگر جنگ میں آ گئی ہے اور کنیز بن گئی ہے اور آپ نے ایک صحابی کو دے دی ہے مناسب یہ ہے کہ اگر آپ نے خود اپنے لیے قبول فرمانے تو زیادہ بہتے رہیں کیونکہ ایک تو ان کا بھی اعزاز ہوگا کہ چلو پہلے بھی سردار کے گھر میں تھی اب سردار امت محمد مصفا کے گھر میں آ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اچھا چکی ورنا کون باندیوں کا خیال کرتا ہے جو تم نقشہ کھینچتے ہو کہ اسلام کے نزدیک باندی کا یہ مقام ہے ٹھیک ہے جہاں ہو ہمیں کہہ حضور نے حضرت دہیا کو بلایا سرمایہ کہ دہیا تمہارے حصے میں بی صفیہ آئی ہے اور مشورہ یہ ہوا ہے تو اگر تم مہربانی کر کے اس کو مکاتب بنا دو اور ہم بدلے کتابت ادا کر دیتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ابھی تک رسول اللہ میں نے تو شکل بھی نہیں دیکھی اس بیوی بی کی اگر آپ کو ہے تو سبحان اللہ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ اس کو باندھی رہنے دیا آزاد کرنے کے بعد ان دو ہاتھ کے درجے پہ بٹھایا کہ آپ نے کہا فرما دیا جی اپنی بیوی بی بی بنا اور باقی بیویاں کہتی ہیں کہ دیکھو بیوی بی صفیہ کتنی خوش بخش تھی کہ جنگ ہارنے کے بعد بھی وہ جنگ جیت گئی جنگ ہارنے کے بعد بھی وہ جنگ جیت گئی کہ بظاہر تو یہ یہودیت جنگ ہار گئی لیکن وہ ملکہ بن گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے گھروں میں یہودی لڑکیاں تھیں یہودی لڑکے قیدی تھے ان سب صحابہ نے مشورہ کیا ان نے کہا خدا کے بندے بیوی بی صفیہ تو حضور کی بیوی بی بن گئی اور یہ سارے بی بی کے رشتے دار ہیں تو حضور کے رشتہ داروں کو ہم کیسے غلام کہ بنے ہم بھی آزاد کرتے ہیں سب آزاد انہوں نے کہا کہ اتنی برکت والی بیوی ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ جس نے اپنی وجہ سے اپنی قوم کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی دلا دی کہ سب لوگ اس بات میں آ گئے حضور کے رشتہ دار کو غلام کیسے بنائے تو اسلام تو اتنی بڑی عزت دیتا اسلام نے تو اتنا بڑا مقام دیا اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے ابھی آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ بھی اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تھا تو سب سے پہلا کفارا کہ بتا ہری روزہ کہ کے غلام آزاد کرے کیا معنی کہ اگر غلام ہے تو آزاد ہوں اسلام ان کو آزاد کرنا چاہتا ہے اچھا کسی نے رمضان مبارک میں باشرت کر دی اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں کیا کرے غلام آزاد کرو ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں کیا لگا حضور غصے میں آ کر میں نے اپنے غلام کو تھپڑ مار دیا میں غصے میں آگیا میرا غلام تھا میں نے تھپڑ مار دیا ہے کیا کفا ہے آپ نے فرمایا اس کا کفا رہا یہ ہے کہ اس کو بہتر آزاد کر دو تم غلام نہیں رکھ سکتے ہو تو کیوں تکلیف پہنچا یعنی ہر جگہ اسلام نے کیا رکھا اچھا اسی طرح دی اگر کسی نے قتل ہو گیا وہاں کیا ہے تحریر ہریرا ہر جگہ ایک اسلام نے پھر ترغیب دی کہ بھئی یہ بیچارے غلام تو بن گئے تمہارے ہاتھوں میں آ گئے یہ بیچارے چارے نیچے تو بن کے تمہارے ہاتھ میں آ گئے لیکن تحریر و رقبہ تحریر و رقبہ تحریر و رقب اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ بعد بعد صحابہ نے تین تین ہزار غلام خرید کر کے آزاد کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین ہزار غلام آزاد کیا اور پھر اللہ نے یہ بھی بدلا دیا کہ دیکھو جب تم میرے رضا کے لیے میری ماننے کے لیے ایک غلام کو آزاد کرو گے تو گویا اس کے سر کے بدلے تیرا سر جہنم سے آزاد اس کے ہاتھوں کے بدلے تیرے ہاتھ آزاد اس کے پاؤں کے بدلے گویا کہ تم بالکل جہنم سے آزاد ہو اسلام نے اس طرح پھر غلاموں کی عزت کی اس طرح پھر کو وہ مقام دیا اس طرح ان کو وہ عظمت دی اور اس طرح ان کو وہ شان دیا کہ ہر مقام پہ کفارہ رکھا یہی کیا کہ تحریر غلام آزاد کرو اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ سیدنا نہ رو بکر سر اللہ تعالیٰ غلام خریدتے اور آزاد کر دیتے غلام خریدتے اور آزاد کر تھے ایک دن باپ نے بلا لیا کہنے لگے کہ بیٹا ابو بکر تم غلام خریدتے ہو آزاد کر دیتے ہو بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن مہربانی کیا کرو کچھ اپنے لیے فکر بھی کرو تم تو ضعیف ضعیف کمزور اور بوڑھے اور بچارے لاغر اس قسم کے کوئی مضبوط قسم کا غلام جو ہو نا تکڑے قسم کے, کے جوان ہو لے کے آزاد کرو تاکہ کل دکھ سکھ میں وہ بھی تیری مدد کریں گے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جان میں بھی تو اپنے لیے کر رہا ہوں میں بھی اپنے لیے غلام آزاد کر رہا ہوں واقعی وہ میری مدد کریں گے تو ابا حیران ہوئے ان نے کہا کہ کیسی یہ بیچارے خود بھی کمزور نے کہا ب تم دنیا کی فکر کر رہے ہو میں آخرت کی مدد کی فکر کر رہا ہوں کہ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے بدلہ دیں گے اللہ مجھے انعام دے گے تو اس انعام کا کیا مقابلے دنیا تو آ نہیں تو اس لیے آج جو ہم نے صورت مبارک کی کی ہے لیکن اللہ کے قرآن میں غور کریں کہ ایک قسم کی یعنی ناراضگی بھی ہے کتاب بھی ہے تمبیر بھی ہے لیکن لطف و کرم بھی ہے یعنی موقع جو ہے وہ تو تنبیہ کا ہے اللہ پاک تنبیہ پر رہے ہیں اپنے پیغمبر کو لیکن اس تنبیہ کے پیرائے میں بھی جو لطف و کرم ہے جو مقام نبوت ہے جو مقام سرکار دو عالم ہے یا پر میں آئی تر ما حل اللہ ازواجک والله هو الغفور الرحيم قد فرض الله عليكم تحلله ايمانكم والله مولاهم وهو العليم الحكيم يعني اپ اند अदर फरमाए के अल्लाह محمد یا احمد لقب سے خطاب فرمائے گی آئی نبی حالانکہ کتاب کا وقت ہے لیکن خطاب لقب کس کا خطاب جو ہے یہ شان محمد من مصطفیٰ ہے سارے پران میں دیکھ رہے ہیں اللہ فرمائے گی یا آدم اللہ باد فرمائے گی انت کل دل ناس کالم آئی سب مریم انت خزون <التخذوني> تو ابن مریم اسی طرح اللہ باغ نے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن یہ شان میرے محبوب کی ہے محبوب دو عالم کی ہے رحمت مجسم سیدنا نعب محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جب بھی خطاب گیا ہے تو بڑا کب سے پکارا ہے کب یادفر حالانکہ یہ اتاب کا مقام ہے ناراضگی کا مقام ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کیا لمت حرم، لمت حرم ما احل تب تبھی موضوعاتی کا اللہ غفور رحیم <تصفيق> یعنی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب آپ نے یہ اچھا تو نہیں بنوایا لیکن اللہ بخنے والا اللہ مہربان ہے اللہ نے میرا ہے یہ ہے کہ ہم نے تو معاف کر دیا ہے کیونکہ اللہ غفور ہے اور اللہ تو و تعالیٰ جو ہے وہ رہی نہیں اب اس بارے میں یاد رکھیں کہ مفسرین کرام کے نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے جس میں مشہور واقعات دو ایک مشہور واقعات تو سیدہ ماریا ہے کہ جو آپ کو ملے کے ملک ملے کے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیہ دی اور وہ حضور کی کنی حضور نے قبول پڑھا ایک واقعہ مبارک کو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بی بی ماریا کو ہر تفصیل سے انشاءاللہ زندگی درج کروں اور دوسرا واقعہ جو زیادہ مشہور ہے اور جس کو شیخان نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے بھی ذکر فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ کا واقعہ نہیں بلکہ حرمت اصل کا واقعہ یادو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شاد کو حرام کیا تھا کہ آج کے بعد شاد میرے لیے حرام ہے اصل میرے لیے حرام ہے اس پہ یہ اللہ کے قرآن کی آیات نازل ہوئیں زندگی باقی تو ان شاء اللہ بات باقی وہ ملین وقفا وسلاۃ والا خاطم المبیا سید محمد بحم مدن المصطف عالمٰ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ آپ کے اس مسجد مستشفہ میں جو سلسلہ ضرور اللہ کی رحمت سے جاری ہوا ہے جس میں اسلام اور عورت کا مقام کے بارے میں ہم نے سابقہ درس میں بھی یہ صورت مبارک کی آیات تلاوت کی تھی اب اسی میں یعنی جب انسان اللہ کے قرآن میں تدبر کرتا ہے اللہ کے قرآن میں غور کرتا ہے ست, ست ہی نظروں سے نہ دیکھتا ہو بلکہ وہ جو تدبر مطلوب ہے اس پہ آدمی تدبر کرے اور غور کرے اور سمجھے کہ یہ صورت تحریم جو ہے یہ بھی ایک عظیم صورت ایک طرف سے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک چیز کو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا در لطف کتاب آئے جس میں لطف بھی ہے اور کتاب بھی ہے دوسری جانب اگر آپ اس میں غور کریں تو یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مرزات ازواج کی عورتوں کی اور بیویوں کی رضا جو ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا گئے یعنی پیغمبر کی نظر میں اپنی ازواج کی اپنی بیویوں کی رضا بندی اور ان کو خوش رکھنا اتنا اہم تھا کہ اللہ کا پیغمبر ایک حلال چیز کو بھی تحریم کا حرام کہہ بیٹھے اور اللہ کی طرف سے ہاب تو اس کے اسی کے پہلو میں ہمیں نظر آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کا کیا مقام اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگر ایک تحریم کا اقدام فرمایا ہے تو اس کے ازالے کے لیے یعنی ایک عورت کی اگر ایک مسئلے میں دل شکنی ہوئی ہے تو اس کے اضالے کے لیے سرکار دو عالم کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا اس لیے ہر پہلو سے قرآن کو دیکھیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ایک مسئلے کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں لیکن اس کے جو دیگر پہلو ہیں جیسے کہ ایک سفر میں سرکار دو عالم رحمت دو عالم رحمت مجسم سید الاکحمدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں آپ سفر میں اور اس سفر میں آپ کی زوجہ مطالعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتفاق کی بات یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے گلے میں پہننے کے لیے ایک ہار یہ موجودہ دور کے ہار نہیں تھے جیسے آج کل نیکلس ہوتے ہیں اور گلو بند ہوتے ہیں اور اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ملین میں بکتے ہیں یہ باتیں نہیں ہے وہ تو سادہ زندگی ہے پیغمبر کی ایک حقیقی زندگی ہے جس میں تسن کوئی ہے ہی نہیں ہماری زندگیاں چونکہ تسنوں کا شکار ہو گئی ہے نا اس لیے ہمیں اس حقیقت میں وہ لطف لیا وہ ہار جو ہے وہ کیا تھا وہ چمڑے کا اور آم کیپ ویپ جو اپنے نکلتے ہیں نا جس سمندر کے کنارے سے سکیاں میں پیا ان کا ہار بنایا ہوا تھا گلے میں ڈالنے کے لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سفر میں وہ آر یتن مانگ لیا اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی بہن کا تھا بی بی بیسم میں پہن لوں گی تھوڑا سا رینے تو کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے دینت اختیار کرے اسلام عورت کو پابند کرتا ہے اور پہلے جو آج چونکہ ہمارا معاملہ ایسا خلط ملت ہو گیا ہے نا کہ ہم ایسے آپس میں مکس اپ ہو گئے ہیں کہ نہ مسلمان رہے نہ کافر رہے اور لیے اپنا ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے حضرتی احسان احمد شجہ وادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عظیم فتیب لیڈر تھے جن کی ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں اور کفر سے لڑتے ہوئے گزر گئی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ بھائی بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی بگڑی ہوئی عقل سے حمات اچھی اور دھوکھے کی محبت سے عداوت اچھی یہ نہیں کہ آدمی کبھی تو پاگل ہو جائے کبھی ٹھیک ہو جائے کبھی پاگل ہو جائے کبھی جائے. اس سے اچھا ہے کہ دفعہ پاگل ہو جائے نا چلو لوگ یہ تو سمجھے نا کہ پاگل ہے اب سمجھ لیں گے اچھا ہے وہ پھر پاگل ہو جائے اس لیے ہمیشہ بات یہ ہے کہ انسان کو اسی لیے قرآن کہتے ہیں کہ او تو قلوف سب میں کاف پتم یا تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے پورے کے پورے نکل جائے اللہ کے ہاں مذہب کا کوئی وقاب نہیں کہ مجبذ اب نظال اللہ الحا الا الہ الا اولا ہم کہیں کہ خدا بھی راضی ہو شیطان بھی راضی ہو ہم مغرب کی تہذیب کو بھی اپنا لیں اور اسلام بھی نہ جانے دیں یہ وہ چکر ہے ہمارے دماغوں میں جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی آدمی یا تو آپ تہذیب اسلام تہذیب محمدی تہذیب ازواج مصطفی تہذیب اہل بیت نبی گصطفیٰ تہذیب صحابہ تہذیب اہل بیت صحابہ ان پر نظر ڈالیں گے اب آپ کو اپنے آپ کو اسلامی زندگی میں ڈالیں گے پھر اسلام کے محاسن آپ کھلیں گے مرضہ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ سب سے بڑی یعنی کامیاب اور اچھی عورت اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جب خامن داخل و ادارہ آتا سرت جب دیکھے تو خوش یعنی خامن بھی آئے تو اس کو خوشی مل اس کو بڑی خمری بھی نہیں ملے اب اگر ہم نے یہ تہذیب اسلامی بھلا ڈالی ہے کہ اب تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا کہ جب بھی خاون گھر میں آئے گا تو وہ بندن سے بھی نیچے بیٹھی ہوگی وہ جناب آپ دیکھیں کہ کو بال کھلے ہوئے ہیں اور چار دن سے مٹی پڑی ہوئی ہے اور ایسے دکھ میں نے محروم ہوگا کہ میرے گھر میں خدا جانے کوئی دیو آ ہے کوئی بھوت آ ہے کیا دیکھتے ہوئے بندے کو ڈر لگے تو یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک مغرب کی تہذیب یافتہ عورت ہے وہ جناب نکس سمری ہوئی ہے اور بنی ہوئی ہے اور ٹھنی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں دیکھو جی اور تو بہت اچھے ہے حالانکہ اسلام تو اتنا آگے حضام کہتا ہے کہ خوبی یہ ہے عورت کی اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے سنگار کر کے تیار ہو کے اپنے خامد کے لیے گھر میں بیٹھی ہے اس کو اللہ اس مجاہد کے برابر ثواب دیتے ہیں جو بارڈر پہ گھوڑا باندھ کے حفاظت کر رہا ہے مسلمانوں کے ملک کی جب یہ بھی مجاہدہ ہے کہ اپنے کامل کو گناہوں سے روکنا چاہتے اسی طرح ایک لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بڑی ملی اللہ تھی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں کریں ایسی عورتیں بھی تو گزری حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی دو بیویاں تھیں تو ان کے بعد شاگردوں نے ان کے بعض رشتہ داروں نے عزیزوں نے لکھا ہے کہ بی بیوں پر بھی اللہ کی عبادت کا اللہ کے ذکر کا اور قرآن کا اور حدیث کا اور اتباع سنت کا ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا بس یہی فرق معلوم ہوتا تھا کہ یہ مرد ہیں وہ عورت ہیں ورنہ حاجی صاحب سے وہ کم نہیں تھی مرد مطلب میں یعنی اندازہ کریں حاجی اللہ جن کا حضرت گنگو ہی مرید ہو حضرت گنگو ہی جیسا آدمی جن کا مرید ہو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیبیاں بھی اتنی اللہ کے ذکر میں اللہ تبارک بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے نا شاہ کو کا ایک واقعہ میں نے کبھی پڑھا تھا اب بیتی میں اللہ عالم وہ باتے تھے کہ جب میں جوان تھا جوانی تھی تو بڑا شوق ہوتا تھا قرآن شریف حضرت کیا تھا اور علم پڑھ رہے تھے تو بڑا ذوق ہوتا تھا کہ آج اس مسجد میں دو پارے پڑھ رہے ہیں اور آج اس مسجد میں دو پارے پڑھ رہے ہیں اور آج اس مسجد میں دو پارے پڑھ رہے ہیں رمضان کی راتیں ہیں جناب چار چار مسجدوں میں قرآن یہ ذوق کی باتیں ہیں ہمیں تو پھر مسئلے کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے نا مسئلہ صرف اسی وہ ڈھونڈتے ہیں ہم عبادت سے کس طرح روکنا وہ مسئلہ ہم نہیں ڈھونڈتے کہ کی عبادت کس طرح زیادہ کرنا حضرت بن نوری رحمتہ اللہ ہے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی پچاسی سال کی عمر اور اللہ ان کی خبر پہ کروں رحمت کرے کبھی میں آتا کراچی میں تو وہ سخت ناراض ہوتے تھے اگر میں ان کے پاس قیام نہ کروں تو بہت ہی ناراض ہوتے تھے اور بڑی خفگی کا اظہار کرتے تھے تو مجبوراً پھر میں یہ کرتا تھا کہ اپنا قیام گویا کہ حضرت کے پاس سامان وہیں رکھ دیا کمرا لے لیا بیگ رکھ دیا سامان رکھ دیا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتے رہے اور رات کو حاضر ہو گئے السلام علیکم جناب ہم آپ کے پاس ٹھہرے ہوئے تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ آپ اندازہ کریں کہ رمضان کی راتوں میں اسی مسجد ہے, نیو ٹاؤن کے مدرسے کی جو مسجد ہے ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے وہاں بیس سراویاں پڑھتے جماعت کے ساتھ اور وہ بیس سراویاں پڑھانے والے بھی کاری تھے کم از کم پونے دو گھنٹے دو گھنٹے لگتے تھے بیس سراوی پڑھنے اور جب بھی اس طرح میں پڑھا کے حضرت سارے کو جدید فوراً دارالحریث میں آ جاتے جہاں اندر سے حدیث دیتے تھے اور وہاں جناب قاری ہوتے تھے حضرت کے شاگرد ہوتے تھے مختلف کر رہا تھے کوئی ساؤتھ افریقہ کا تھا اور کوئی کسی کا تھا کسی کا تھا, کسی کا تھا تو جو سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والا اور بہترین تجویز کے ساتھ پھر اس شاگرد کو حکم دیتے کہ ابھی جو ہے ہم دار الحریث میں قرآن سنیں گے پھر وہاں کھڑے ہو کے تین پارے سنتے اور جو ذوق والے لوگ تھے پھر وہ سارا دارالحریس بھر جاتا یعنی دو گھنٹے وہاں کھڑے اور یہاں اب پھر شاگرد کے پیچھے کھڑے وہ تین بارے منزل پڑ رہا اور فارغ ہوتے اور اس, اس کے بعد جناب تشریف لے آتے ہیں وہ مہمان آیا وہ آیا پھر اس کے بعد کتنے میں سہری کا وقت ہو جاتا یہ کون سی طاقت تھی یہ اللہ طاقت دے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا تو حال یعنی ہر بھی شریف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر امام ذرا بڑا سوال کے پڑے تو کیا یار یہ بڑا ایسا پڑتا ہے وہ تیز امام ہو کبھی اس ٹانگ کھڑے ہیں کبھی اس ٹانگ کھڑے ہیں جیسے بےچارے عذاب میں ہے کیوں ایمان ہے نہیں قرآن سے لذت ہی نہیں حلاوت ہی نہیں جب حلاوت نہ ہو لذت نہ انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے چیٹنگ کرتے ہوئے مجھے آٹھ گھنٹے آنکھ بھی آگے کیوں یہاں کو لذت مل رہی ہے قرآن میں لذت مل نہیں رہی تو اصل بات یہ ہوتی تھی وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے میری دادی اماں جو تھیں تو وہ ان کے نزدیک تو آپ بہت اچھے شاہ لذیذ ہو جائیں کچھ ہو جائیں دادی تو دادی ہوتی ہے تو ماں وہ کہتے لوگوں کو قرآن سناؤ اور ہمیں نہ سناؤ میں کبھی ہمیں بھی تو قرآن سنا دو اور کیا ہماری جوانی کے دن تھے ہم پرواہ نہ کرتے ایک دفعہ رمضان و مبارک کے دن تھے اور مہینہ مبارک صاحب دادی صاحب آنے ذرا سختی سے کہا تو میں نے کہا کہ دادی بالکل ٹھیک ہے آج ساری بوڑھیوں کو اکٹھا کر لو آج کو جو ہے نا میں قرآن آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ میں جو ہی تراوی پڑھ کے مسجد سے آؤں گا تو سیدھا گھر آ جاؤں گا اور آپ سارے گھر عزیز ہے جتنے ہیں جتنے اکٹھے کر لیں اور آپ آج آپ رونے کا کہا ٹھیک ہے بنواتے ہیں کہ میں نے جناب وہاں سے فارغ ہوا آیا اور اس میں کہ دادی روز تنگ کرتی ہے آج سیدھا دادی کو تنگ کر کہتے ہیں بس میں نے جیوں شروع کیا تو پہلے پندرہ سے پہ پہلی رقاب اور پیچھے دادی کھڑی ہے عورتیں کھڑی ہیں ساری ہاتھ بند میں نے کہا پھر تو نہیں کہے گی نا کہ قرآن سنا اور دوسری نقاط اناس سے کہ پورا قرآن پڑھ دیا جب سلام پھیر کے ختم ہوا تو میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں کہیں گی کہ میں یہ قرآن سناؤ کہاں لگے بیٹا اتنا نہ اتنا اتنا تو میری روز کی مندل ہے ابھی پڑھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاؤ پر میں تو مجھے تھکانا چاہتی اتنا تو میں روز پڑھتی ہوں قرآن تو جب وہ عورتیں تھیں ان کا تصبر تم کرو جناب موجودہ دور کی کسی مون سے کسی مڈونا سے یہ تو پھر ہمارے عقل کا خرابی ہے کہاں چینس بت خاک راب عالم پاک کہاں یہ چلتی پھرتی ہوئی گندگی کی لاشیں اور کہاں وہ اسلام نے عورت یہ بنایا ہے جس کو مقام دیا ہے کہاں کو جو شروع کیا تو پہلے پندرہ پہ پہلی رکھا اور پیچھے دادی عورتیں ساری ہاتھ بند میں نے دوسری رکا دن قرآن پڑھ دیا جب سلام پھیر کے ختم ہوا تو میں نے کہا انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ کبھی نہیں کہیں گی کہ مجھے قرآن سناؤ لگے بیٹا اتنا نہ اتنا اتنا تو میری روز کی منزل ہے ابھی پڑھنا ہے تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاؤ تم مجھے تھکانا چاہتی اتنا میں روز پڑھتی ہوں قرآن تو جب وہ عورتیں تھیں اب اپن کا تو تم کرو جناب موجودہ دور کی کسی مونا لیزا سے کسی میدونا سے تو یہ تو پھر ہمارے عقل کا خرابی ہے کہاں کی نیسبت خواہ خراب عالم پاک کہاں یہ چلتی پھرتی ہوئی گندگی کی لاشیں اور کہاں وہ اسلام نے عورت جو بنایا ہے جس کو مقام دیا ہے کہاں کو تو وہ الحمل اللہ میں سے جو عورت تھی پتا ہے وہ کیا کرتی عشاء کے بعد جب چونکہ ہمارے اندو پاک میں آپ کو پتا ہے کہ کھانا مغرب سے پہلے کھا لیا جاتا ہے راستہ اور پھر لوگ مور بھی پڑھتے ہیں اور عشاہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ جناب یہ ہے کہ عشاہ کے بعد روزانہ بی, بی صاحبہ غسل فرماتی ہیں غسل فرمانے کے بعد خوشبو لگاتی ہیں کنگی کرتی ہیں اچھے لباس پہنتی ہیں جو ان کے پاس شنگار تھا یعنی سرما تھا مساق تھا جو بھی اس زمانے کی جیسی تیار ہو کے کامن کے آنے سے پہلے ان کے کمرے میں انتظار میں بیٹھی ہوتی بالکل بند سمر کے اور خاوت آتے اور آگے بیٹھ جاتے دو چار منٹ باتیں کرتے تو پھر ان سے پوچھتی کہ آپ کو اگر میری حاجت ہے تو میں حاضر ہوں اگر اجازت ہو تو پھر میں جا کے اللہ اللہ کروں تو اگر خاوت کو ضرورت ہوتی ہے کیا تو ٹھیک ہے لیٹ جاؤ بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے مت جاؤ عبادت کے لیے نفلی عبادت تو اگر وہ اجازت دے دیتے پھر جا کے نفلیں شروع کر دیتی اور صبح تک نماز پڑھتی رہتی ارے یہ تو اس کا حق ہے تو اس لیے سیدہ عائشہ جیسی بیوی بی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہار اس زمانے میں ایک ہار ہار یتن لے لیا کہ کم از کم حضور کے سامنے کچھ تو میں گلے پہ ڈال اتفاق کی بات ہے بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے جب باہر نکلی تو وہ ہار جو تھا ٹوٹ گیا بھاگے واگے کا تو ہار تھا ٹوٹ گیا گر گیا میں نے خیال ہی نہیں کیا جب خیمے واپس آئی دیکھا تو ہار نہیں تو میں پھر واپس گئی پھر واپس آئی جس راستے سے دیکھا تو میں نے حضور کے پاس یا رسول فقت القاد بتا میں نے وہ ہار گم کر دیا ہے گر گیا ہے اور وہ میرے پاس آ رہا ہے مانگا ہوا حضور نے حکم دیا بھی ٹھیک ہے ذرا آرام کر لیتے ہیں اور کچھ ایسا کرو بھی تلاش کرو وہ تلاش کیا گیا اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہار گم اب خدا کی شان دیکھیں اب ذرا اس پہ غور کریں یہ یعنی کہ بس ایک واقعہ ہے اور سن لیا اور چلے گئے اگر آدمی غور کرے گا فکر کرے گا تو دبر کرے گا تو اس کے دماغ میں بات بیٹھے گی کہ اسلام نے عورت کے بارے میں کیا کیا تصورات قائم کیے ہیں اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے رسول اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے اور اللہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے لیکن شرط ہے میرا بھائی عورت ہو اگر عورت عورت ہی نہ رہے اگر عورت اپنے عورت پن کو ختم کر دے پھر تو اس کا کوئی مقام ہے. نا اصولی سی بات ہے کہ اپنا یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے اس کا ایک مقام ہے آپ ایک درس کو ٹیپ کریں اچھی بات اب اگر کوئی آدمی اس کو پکڑ کے ایسے پھینک دے گی یہ سڑک پہ جا پڑے یہ کوئی بات تو نہ ہوگی اس کا اپنا ایک مقام ہے طریقے استعمال ہے تو اب جب حضور کو خبر ہوئی تلاش شروع ہوئی اتفاق ہے کہ ہار نہ ملا اور خدا کی شان دیکھیں کہ ایسی جگہ پر قافلے نے قیام کیا تھا کہ جہاں کوئی کنواں نہیں کوئی پانی نہیں کوئی چشمہ نہیں تو کافی سارے صحابہ جو تھے وہ غصے میں آئے حضرت سیدنا نابو بکر کی خدمت میں گئے اور کہا کہ یا ابا بکر یا ابا بکر دیکھو بی بی عائشہ کو اللہ نے عزت دی عظمت دی حضور کی بیوی بی بی بی بنایا محاطر منین بنائے ہیں لیکن نازگی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ سارے قافلے کو روک دیا ہے ایک ہار کے لیے گر گیا تو گر گیا اور فقت نا فقت نل ماں ایک روایت ہے کہ لئی سام لئی سا لئی سو کہ وہ کسی پانی کے چشمے پر بھی تھے ان, ان کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا تو نے کہا ہماری نماز کا وقت آ رہا ہے کافلا رکا ہوا ہے ورنہ کافلہ اگر وقت پہ چل پڑتا تو ہم کسی نہ کسی یعنی مندر پہ, پہ پہنچ جاتے کسی چشمے پہ, پہ پہنچ جاتے اب ہماری نماز جل جائے گی تو ایک تو صحابہ کا اس کے کہ نواز کا اتنا فکر ہے کہ اب اس میں ان کے سامنے نبی بھی عائشہ کی عظمت ہے نہ یہ ڈر ہے کہ کہیں حضور ناراض ہو جائیں گے نہیں نواز تو اللہ کی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کا جذبہ دیکھیں گے جب ان کو نواز کے بارے میں صحابہ نے کہا تو فرماتے ہیں بی بی بیشا فرماتی ہیں کہ نقل آبی میں ابا جان آئے اور اس خیمے میں آئے جہاں میں بیٹھی تھی اور سرکار دو عالم لیٹے ہوئے تھے آرام فرما رہے تھے اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ یا میرے فخذ پہ اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور میں ادب سے بیٹھی تھی کہ حضور کے آرام میں خلل نہ ہوٹے حضرت ابو بکر صدیقہ اور غصے سے کہا ہاب ستی ہابسطنا تم نے ہمیں روک دیا ان القوم انسو اللہ ان کہ قوم ایسے مقام پہ ہے کہ نہ ان کے پاس پانی ہے اور نہ ان لوگ چشمے پہ ہے تو نواز جانے کا خوف ہے تم نے اللہ کے پیغمبر کو اگہار کے لیے روک دیا اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ابا نے مجھے اتنے زور سے مارا کہ میری مجھے کہتی ہے بہت ہی والد صاحب نے قوت سے مجھے مارا میری پشت میں کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی لیکن میں نے ضبط کیا کہ میں ہلو نہیں حضور کے آرام میں فرق نہ آئے اب اسی میں اب آپ دیکھیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں بارہ کھل گئی فنظر علیہ جبریل جبریل علیہ السلام گئے اور اللہ نے فوراً قرآن نازر کر دیا فَإِن لَم تجدو مَا أَن اللہ نے قرآن نہ کر دیا کہ میرے محبوب اپنے صحابہ کو بتا دو اپنی امت کو قیامت تک بتا دو ہم عائشہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے چاہے باپ بھی بارے تو ہم برداشت نہیں کرتے حالانکہ والد ہیں بیٹی ہے اتنا بڑا مقام ہے اللہ کا اللہ کے ہاں عورت کا کہ اللہ نے قرآن نہ کر کے حضور کی امت کو قیامت تک لیے چھڑا دیا ایک عورت کی وجہ سے کہ علم تجدو مان ومسو اللہ نے قرآن نادر کر دیا کہ میرا بدنی اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تیری امت کے پاس پانی نہ ہو تو یہ ساری مٹی جو ہے میں نے تیرے لیے پاک بنا دی ہے اس مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو بس ہم قبول فرما لیں گے اب دو منٹ پہلے جو صحابہ غصہ کریں سب آگے ابو بکر کو مبارک دے رہے ہیں کہتے ہیں ابو بکر مبارک ہو مبارک ہو تیرے گھرانے کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو چھڑا دیا کو جی آج سفر میں ہے پانی نہ ہو انسان سفر میں ہے پانی نہیں ہے کیا کرے ایک مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ پانی نہ ہو حضور کرنا ہے پانی نہیں ہے بس مارو کرو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات نماز پڑھ لو حتہ کہ اگر انسان ہے مرد ہے یا عورت ہے اس کو اس نے جنابت کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے کیا کرے وہ بھی تیم کر یہ حضور کی امت کو جو رعایت مکھی ہے پانی کے بغیر صرف مٹی پہ تیب کر کے نماز قبول کر دیں گے کس کی وجہ سے سبب کون ہے ایک عورت ہے رضی اللہ اب دوسری حدیث میں نظر ڈالیں کہ حضور نے فرمایا کہ من سنن سنتن حسنتن کہ جو آدمی کوئی اچھی بات کی بنیاد رکھ جائے تو قیامت تک جب اس اچھے عمل پہ عمل ہوگا تو اس کا ثواب بھی اس پہلے بندے کو ملتا رہے گا اگر کسی نے برے کام کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جو لوگ اسی پہ گناہ کریں گے ان کا گنا بھی اس پہ رکھا جائے گا جیسے ابل ونسن قتل کابیر کہ سب سے پہلے قتل کی بنیاد سب سے پہلا قتل سب سے پہلا فتنہ سب سے پہلا زمین پہ گناہ جو ہوا ہے کہ ایک بھائی نے بھائی کو قتل کی. اسی لیے ابوال کلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان عجیب حوان ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ حیوان تو انسان کی حیوانی ہے تو اس میں بھی ہے نا حیوان تو ہے فر کتنا ہے کہ حیوان ہے بولنے والا ہے کوئی حیوان ساحل ہوتا ہے کوئی حیوان نہ ہے کوئی حیوان نہ ہے تو ابوال کلام لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ انسان ایک عجیب حیوان ہے کہ سانپ کبھی سانپ کو نہیں کھاتا شیر کبھی شیر کو نہیں قتل کرتا بھیڑیا کبھی بھیڑیے کو نہیں مارتا کتا کبھی کتے کو نہیں قتل کرتا یہ ایسا حیوان ہے کہ جب انسانیت سے گر جائے تو اپنے انسانوں کو مارتا ہے یعنی یہ ایسا حیوانیت کی سطح پہ گر جاتا ہے اسمرف عطید میں چلا جاتا ہے کہ انسان ہو کر انسانوں کا دشمن نہ کوئی چیز اپنے ہم جنس کی دشمن نہیں ہوتی یہ ایک انسان ہے یہ بندوں کو مار دیتا ہے بندوں کو بیچ دیتا ہے بیٹے باپ کو مار دیتے ہیں شوہر بیوی کو مار دیتا ہے بیوی شوہر کو مار دیتی ہے جی معاشرہ اب آپ اسی لیے سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے کہ حضور کی امت جو ہے قیامت تک کتنی بڑی مشکل سے بچ گئی دیکھو نا پانی نہ ہوتا یا تو نماز جاتی یا نماز کلا ہوتی لیکن ایک مسرا ہی اللہ نے حل کر دیا کہ نہیں ہے بند کوئی واطفتی ممو سئی دن اسی طرح اب جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے یعنی آپ حیران ہوں گے اللہ کے قرآن کو خدا کے لیے کبھی غور کر کے پڑا اس قرآن مقدس میں سورت تحریم میں جس بی بی کا واقعہ آ رہا ہے اس کا نام تو ہے بی بی زینب بن تجش اور ایک بی بی زینب ہے جو حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے وہ ان کا نام بھی بی بی زینب ہے اور ان کا بھی ذکر اللہ کے قرآن میں یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے آپ نے حضرت زید کو اپنا موتابنڈا بنایا تھا بیٹا بنایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھی زید کا رشتہ ہو جائے شادی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب کے بھائی سے پیغام دے دیا کہ بھئی تم اپنی بہن کا بی, بی زینب کا لکھا اور رشتہ جو ہے وہ زید سے کر دو حضرت سوچ میں پڑ گئے حالانکہ حضرت زید غلام نہیں تھے لیکن مشہور تو ہو گئے تھے نا کہ غلام ہیں پر نہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے غلام نہیں تھے ان کو بے چاروں کو سفر میں پکڑ لیا بعد نے غلام بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا پر نہ وہ حقیقت میں بھی غلام نہیں تھے لیکن مشہور یہی تھا کہ حضرت زید غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں تو غلام اور احرار میں تو ایک مقام کا فرق تھا تو اب جناب ان کے بھائی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی ہمارا تو قریش خاندان ہے اور اتنا بڑا عظیم خاندان ہے اور ہم اپنی بین کا رشتہ ایک ایسے آدمی سے کر دیں جو غلام بڑا سوچا بڑا سوچا ایک دن بھی بیانب نے پوچھا کیا بات ہے کہا کیسے بات ہے نا تو ابھی اب حضور نے فرما دیا ہے تو بات کر اللہ کے نبی کا اگر حکم ہے حضور نے فرمایا ہے تو اب اس میں کون انکار کیا؟, کیا کیسے وہ میں نہیں چاہتی اسی لیے اسلام نے یہ بھی انشاءاللہ جب ہم اللہ کو منظور ہے اللہ نے توفیق دی جب ہم نکاح پہ بات کریں گے اس میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ دیکھیں گے اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ رشتے کرنے میں کوشش کرو کہ ہم پلّا رشتہ خاندان کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے بودوباش کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے کیونکہ وہ رشتے جو ہیں اللہ کی رحمت سے زیادہ قائم رہتے ہیں اگر آپ چھوٹے آدمی کسی بڑے گھر میں چلے گئے تو پھر بہت مشکل نپتی ہے اگر لڑکی کسی بڑے گھر میں چلی گئی یا بڑے گھر کے لڑکے نے کسی غریب لڑکی سے شادی کر لی وہ ہمیشہ تانے کی زد میں رہے تم کیا تھی ہم نے تمہیں فرش سے اٹھا کے حرش پہ بٹھایا اب ناز کرتی ہو اگر بڑے گھر کی کوئی لڑکی ہوگی اور کسی غریب سے شادی کر لو گے تم کیا تھے میرے باپ کے پاس ملازم تھے نوکر سے احسان کیا اس نے تمہیں رشتہ دے دیا ہم نے گھر میں رکھا ہو اب تم ناز کرتے ہو نخرے کرتے ہو تو یہ چونکہ رشتے ٹوٹنے کا اس مبدت کا اس مقام کا اس عزت و عظمت کے ختم ہونے کا اندیش ہے ایسے ایسا ہم کہتے ہیں کفت تو اب بیبی چین صاف بات ہے ایک بڑے گھر کی بیٹی ہے وہ تو حضور کے رشتے دار ہے آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ خود آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی بی کو طلاق دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں پہلے تیرے رشتے کی وجہ سے مجھ پر برادری ناراض ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے عزیز ترین اپنے قریبی رشتہ جو ہے اس کی لڑکی جو تھی غلام کو دے دی اب تم ایک میرے لیے اور مشکل پیدا کرنا چاہتے ہو کہ طلاق بھی دے رہے ہو حضرت زید نے عرض کیا اس نے کہا رسول اللہ ہمارا گزر مشکل ہے وہ ہر وقت کہتی ہے کہ میں کرشیا ہوں اور میں بڑی عورت ہوں اور بڑے خاندان سے ہوں تم کیا ہو یہ تو نبی کا حکم تھا آپ نے مان لیا رسول اللہ کوئی کب تک برداشت حضور نے بڑا روکا منع فرمایا منع فرمایا لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ حضرت زید نے چلا اب ذرا اس میں غور کریں اس پہلو پہ غور کریں اس میں ایک تو یہ سارا واقعہ مبارک جو اس کا بس منظر بھی ایک عورت کا احترام کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ اگر انسان کسی کو کہہ دیتا کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے میں نے اس کو بیٹا بنایا تو اس بیٹا جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی سے بھی نکاح حرام سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو میرے بیٹے کی بیوی ہے یہ تو میری بہو ہے حالانکہ حقیقی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں آسمان زمین کا فرق ہے حقیقی بیٹا بارش ہے وہ بارش نہیں حقیقی بیٹے کا تعلق نصب سے ہے اس کا تعلق صرف زمان سے ہے کوئی نصب نہ سے نہیں تو اب اس کا انجام یہ ہو جاتا تھا اللہ پاک رحمت کرے کہ اگر وہ منہ میرا بیٹا جو ہے مثلا مر جائے اس کی نوجوان بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے اب وہ شادی کر سکو تو جی میرا بیٹا تھا ایک. دوسری طرح اس واقعے پہ غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے پہ اس عورت نے بی بی زینب نے قبول تو کر لیا رشتہ زید کا لیکن فطری طور پہ نبھ نہ سکا دیکھو نا یہ جی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو سامنے رکھ کر قرآن کو سامنے رکھ کر اللہ رسول کو سامنے رکھ کر نبھا دیتے ہیں زندگی لیکن طبیعت کا جو اللہ نے دلوں کا مسئلہ بنایا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے حضور پاک فرماتے تھے کہ اللہ میں املک انی عادل فیمہ عملک یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل انصاف کرتا ہوں لیکن اس کام میں جو میں جس کا میں مالک ہوں لیکن دل کا مالک تو میں نہیں ہوں اگر کسی بیوی بی کے ساتھ دلی تعلق زیادہ ہے محبت زیادہ ہے جس میں تو کوئی معافہ نہیں یہ تو اللہ کے آدمی دلوں کا میدان اللہ کے یاد تو اب اس بی بی صبہ نے چونکہ قبول تو کر لیا لیکن فطری طور پہ ذہنی طور پہ دماغی طور پہ قبول نہ کر سکی اور انجام یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ایک تو اللہ نے اس رسم جاہلیت کو مٹانا تھا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی جو دل شکنی ہوئی جو اس کو بار بار ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا تھا کہ نہیں چاہتی لیکن گزارا کر رہی ہے نہیں چاہتی لیکن گزارا شور کے ساتھ گزارا کرئیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس عورت کی اس تکلیف کا اضارہ کتنا بڑا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ تم نکاح یعنی اندازہ کریں اللہ کا پیغمبر جو ہے اس عورت سے نکاح کر ایک طرف میں جاہلیت ختم ہو اور جو اس کو دوسرا ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا ہے کہ میں بڑے خاندان کی تھی اور میرا شوہر میرے برابر کا نہیں تھا تو اب اللہ اس کو وہ شوہر دینا چاہتے ہیں جس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو وہ شوہر محمد لیکن پھر عورتوں کا بھی اسلامی مقام دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بی بی جینب نکاح کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے پیغام دینے والا محمد رسول اللہ ایمان سے کہیں کوئی مسلمان عورت انکار کر سکتی ہے کوئی مسلمان عورت دنیا میں انکار کر سکتی ہے لیکن بی بی زینب کو جب پیغام پہنچا ہے تو بی بی زینب نے کہا کہ استخیر ربی اس نے کہا پیغام دینے والے سے اچھا بات روایات میں ہے کہ خود حضرت زید ہی پیغام دینے ہیں اس میں کیا دکھایا گیا کہ اگر عورت اور مرد کا تعلق نہ رہے تو اس کا مانا یہ نہیں کہ دشمنی ہے کہ انڈا اس کی آنکھیں ادھر ہیں اور اس کی آنکھیں ادھر ہیں اور جناب وہ کہتی ہے جی میں تو اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی وہ کہتا جی خبردار میری بیوی رہ چکی ہے میرے سامنے آتی ہے, کیا ہے؟ تعلق تھا نکاح تھا ختم ہو گیا پہلے بھی تو اجنبی تھی نا نکاح سے بیوی بنی اب اگر نکاح نہیں رہا تو پھر اجنبی ہو گئی میری آنکھیں دکھانا اور پھون فا کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا بڑی مردان ہے تو کسی کافر پر جا کے زور دکھا دو صرف بیوی پر دکھانے کے لیے مرداری ہوتی ہے جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہی بہادری ہے کہ اللہ کے اس بلد ال میں جا کے شرارتیں کروڑ کتنے پھیلا پھیلاؤ الہی والی یہ اسلام ہے کیا کر رہے ہو جس بلد کو تمہارا خدا کہتا ہے کہ الد آم البلد الامین تو کیا تم یہودیوں کو کافروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو اب ہم اس کے امن کو خود فتنا بنا رہے ہیں کہاں گیا وہ تفد تو یہ جنون نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں تو اب جناب جب حضور نے پیغام بھیجا یہ ہے عدل یہ ہے انصاف کے بیوی بی کہ افطخیر اور ربی کہ سرکار دو جہاں سے جا کے کہتی کہ میں پہلے اپنے رب سے پوچھ لوں استخارہ کروں گی اگر میرے اللہ کو منظور ہے اور استخارے میں خیر آ گئی تو میں ایک خوش نہ اسی لیے حکم ہے کہ اگر لڑکی کا رشتہ ہے لڑکے کا رشتہ ہے استخارہ کرو دو رکعت نواز پڑھو اور دعا پڑھ استخارے کی ایک رات میں کوئی سمجھ نہیں آئے دوسری رات تیسری رات چوتھی رات پانچویں رات چھٹی رات ساتویں رات سات راتوں تک کر کے اللہ پہ چھوڑ دو اگر تمہارے حق میں وہ کام بہتر ہے تو خود بخود رستے بن جائیں گے اور اگر وہ کام بہتر رہیں گے تو خود بخود ٹل جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم خواب دیکھو فلاں دیکھو اور ایک اور بھی رواج ہمارے یہاں ہو گیا ہے نا جی خاص طور پہ اور تم استخارا کرتا ہو تو کہتی ہیں جی چلو پیر صاحب سے استخارا کرائیں گے وہ پیر صاحب کو تو اپنا پتا نہیں تمہارا کیا استخارا کریں گے وہ ابھی چند دنوں کی بات ہے ایک بہت بڑے عہدے کا آدمی ہے میں نام نہیں لیتا تو اس نے کہا کہ جی فلاں صوفی صاحب جو ہے نا فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے مجھے تو تین مہینے جناب تین مہینے مجھے پہلے پہ کہہ دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے تم فلا عہدے پہ, پہ, پہ, پہ پہنچو پہ। وہ صوفی صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ مجھے انہوں نے تین مہینے پہلے خبر دے دی کمال ہے کہتا ہے میرے مرشد کا کہ ان کو اتنا علم تھا کہ تین مہینے پہلے مجھے بتا دیا میں نے کہا یار اس مرشد سے پوچھنا کہ اس مرشد کا جس علاقے میں گھر ہے وہاں ان کے خاندان کی ایک لڑکی گم ہو گئی اس لڑکی کی گمشدی کو اغوا کا رنگ دیا گیا اور ہمارے ضلع کے کچھ لوگوں کو بطور مجرم پولیس نے پکڑ لیا انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ جی ہم بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں آپ مہربانی کر کے اس علاقے میں کسی آدمی سے ہماری سفارش کریں آپ ہمیں جانتے ہیں اللہ معاف کریں کہ نہ ہم اغوا والے نہ ڈاکے والے نہ چوری والے نہ بدباش نہ کبھی زندگی میں ہم نے قانون شکنی کی ہے تو بہرحال حال میں نے کہا وہ کیا واقعہ انہوں نے کہا جی فلاں خاندان کی لڑکی ہے وہ اللہ عالم اغوا ہو گئی کیا ہو گیا لیکن ہمارا تو کوئی گنا نہیں ہم تو اپنے مال مویشی اونٹ گائے بیل لے کے لاقے میں بیچنے کے لیے آتے ہیں خدا کی قدرت یہ ہے کہ اسی بستی جس بستی سے وہ لڑکی گئی ہے اسی کے باہر ہم ٹھہرے ہوئے دونوں نے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ لیا کہ بھی تمہاری طرف تو میں نے پولیس والوں کو پتا کیا انہوں نے کہا, کون ہے وہاں دے دو کیوں آخر مسلمان لوگ ہیں مکے مدینے کا لحاظ تو کرتے میں نے فون کیا اتفاق سے میرے جاننے والا بھی تھا. تو اس نے کہا حضرت میں آپ کو جانتا ہوں اور میں فلاں کا بیٹا ہوں میرا تو باپ بھی آپ کا بڑا تعلق والا آدمی تھا تو آپ حکم دیں میں نے کہا یہ بات ہے اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کی لڑکی ہے وہ بڑے زور والے لوگ بڑا کبیتا ہے خاندان والے ہیں اور ان کے پیچھے پیر اور صوفی صاحب جی ہیں وہ سفارشی ہیں ان کا پتہ ہے آپ کو کہ اس سے تو ہمارے سارے بڑے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جو صوفی صاحب کہہ دیتے ہیں بات ختم سوفی صاحب تو پہنچے ہوئے آدمی تو میں نے کہا یار ان صوفی صاحب کی خدمت میں میں فون کر کے ان کو بھی کہہ دیتا ہوں یار بھی ہر بال کرو ان بے گناہوں کو تو نہ رگڑو تو میں نے اس کو بھی فون کیا وہ کیا نہیں نہیں مکی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہی آپ کے بندے جو ہیں مجرے میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو ان لوگوں کو آپ بچپن سے جانتے ہیں ان کے باپ دادے کو جانتے ہیں اور یہ تو بےچارے کاروباری لوگ ہیں اپنے مال مویشی بیچتے ہیں جو کاروباری آدمی ہے وہ کیا غیر قانونی حرکتیں کریں گے کاروباری آدمی کبھی جرائم نہیں کرتے باہر رہا اس نے کہا جی نہیں کہ آپ کے بندے جو ہیں ٹھیک ہے ان کا جی آپ آپ کی مرضی ہے میرا فرض تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آدمی بے گنا ہے اچھا پولیس والے نے اتنی مہربانی کی کہ وہ جو ظلم و تشدد ان پہ ہو رہا تھا وہ اس نے بند کر دیا کہ بھی آپ کی سفارش آئی ہے تو میں آپ کو مہلت دیتا ہوں تم کہو جی ہم تلاش کرتے ہیں ایسے بہانے سے کچھ وقت گزرے اچھا چار دن کے بعد وہ لڑکی مل گئی اللہ کی شان ہے وہ بیچاری کچھ ذہنی مریض تھی گھر سے نکلی اور خود بخود کسی بس میں بیٹھ کے نکل گئی اور جہاں گئی ان بچاروں کو بتاتی نہیں کہ میں کہاں گئی ہوں ان بچاروں نے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا اور کئی دنوں کے بعد پہنچایا تو میں نے کہا یار تمہارے سوبھی صاحب کو تمہارے تین مہینے پہلے عہدے کا پتہ لگ گیا کبھی لگ گیا کا پتہ لگا کہ وہ لڑکی نکل گئی ہے یا کہاں ہے یہ اس وقت بیٹھ کے دیکھ لیتے کہ جی لڑکی کہانیاں ہوتی ہیں جھوٹ ہوتے ہیں بنائے جاتے ہیں اصل چیز وہ ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے کہ استفاعت تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ استقیر اور ربی اور فرماتی ہیں کہ پا ما نبی صلاح خلین تھوڑی دیر گزری کہ میں کیا دیکھ دی ہوں کہ سرکاریں تو یہاں میرے گھر میں آ اور بغیر اجازت کے بغیر اذن کے بغیر اطلاع دیے ہوئے حضور میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں میں تو گھبرا گئی کہ بھائی سرکار دو عالم تو کبھی بغیر اصلاح کے کسی کے گھر میں آتے نہیں اور اگر آئے تو پھر اللہ رسول کا حکم ہے کہ پہلے دروازے پہ کھڑے ہوں اجازت مانگیں حضور میرے گھر میں آ رہے ہیں تو خیر بی بی صاحبہ کہتی ہیں مینڈر بھی گئی اور گھبرا بھی گئی کہ خدا خیر کرے کیا بات ہے تو حضور آئے اور پھر ان اللہ زین اللہ حضبجنی اللہ نے میرا آپ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ عرصے کر دیا ہے اور اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ فلما بترا کہا کہ جب حضرت زید کی حاجت پوری ہو گئی نے طلاق دے دی دیا ہم نے آپ کا نکاح کیا ہے اسی لیے بی بیوی جینب ہمیشہ حضور کی بیویوں بی میں بیٹھ کے فخر کرتی تھی وہ کہتی تھی تمہارے باپ دادے نے نکاح کیا تمہارے چاچے نے نکاح کیا تمہارے بھائی نے نکاح کیا لیکن میں تو وہ خوش نصیب ہو ہوں نا کہ جس کا نکاح خود خدا نے کیا عائشہ کی بڑی شان ہے لیکن نکاح تو ابو بکر نے کر کے دیا ہے میرا نکاح تو خدا نے کیا اور قرآن لادل ہوا ہے اور قرآن قیامت تک پڑا جائے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو اس حرمت کو کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے اس کو ختم کرنا تھا اور دوسری طرف سے جو بیوی بی کو حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے میں ذہنی تکلیف ہوئی چونکہ اور نکاح ہوا حضور کے حکم سے تو اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ خود حضور کی بیوی بی بی بنا کے محاذر مبنی بنا اللہ نے اتنا اونچا کر دیا اتنا اونچا کر دیا کہ سارے قرآن میں اگر آپ ڈھونڈے نا جی تو کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا آپ کو قرآن میں ماسمائے زید سے سارے قرآن میں کسی صاحب ابو بکر کا بھی نام نہیں اس لیے پول یہ واحد خوش قسمت صحابی ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں دیا ایک ملباقا زئید المینا کرنا یہ عزبت اور یہ شان تو اسی زمن میں یہ جو آیت تحریم ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر کئی واقعات کا محدتی نے علماء نے مفسرین نے ذکر کیا اصل بات یہ سمجھیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے واقع صحیح یعنی یہ واقعہ بھی پیش آیا یہ واقعہ بھی پیش آیا یہ واقعہ بھی پیش آیا تو کبھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اسباب نزول ایک نہیں ہوتا متعدد ہوتے ہیں یعنی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی واقع ہیں لیکن چونکہ ملتے جلتے واقعات ہیں اللہ نے پر نازل انہیں ایک واقعات میں ایک واقعہ وہ ہے جو بی بی ماریا گفتیا ماریا گفتیا بی بی ہیں اثرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہیں باندی ہیں آپ کو مکوکس مرے کے اسکندریا نے ہدیہ بھیجی اور حضور نے اس بادشاہ نے بی بی ماریا گپتیا کو جب ہدیہ بھیجا تو اس کے ساتھ جو ہے خادم بھی بھیجا اس کا نام تھا مادھور اس کا بھی بڑی عجیب واقعہ آپ تو اب جناب یہ ہے کہ بیوی ہماری اکبتیا جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنی بیوی بنا لیا ایک دن واقعہ یہ آتا ہے اور یہ حادیث میں بھی موجود ہے کہ بیوی بیوی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں حضور نے اجازت دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی کے حفصہ میں یعنی وہ حجرہ ہے مبارک جو بی بی ہفسہ کا تھا اس میں حضور نے اپنی بیوی بی ماریا قبطیہ کو طلب فرمائے اب آپ دیکھیں کہ شرح اس میں کوئی عائب نہیں شران آپ کی بیوی بی بی ہے آپ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا آپ دوسرے کمرے میں بلاتے ہیں یا آپ اس کو دوسرے مکان میں بلاتے ہیں تو کوئی عائب نہیں لیکن مشکلات یہ ہیں کہ ہم آج حلال سے شرماتے ہیں لیکن حرام سے ملتے مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے اسی لیے ہمارے دماغوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا ایک دفعہ سید آمیر میں حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ عبداللہ ابن عمر اتنا جلال جلالت شان والا آدمی ہے نا کہ یہ حضور کی اعمال اقوال افعال کے عاشق تھے یعنی ان کو عشق تھا کہ ہر حال میں اتباع رسول یعنی آپ حیران ہوں گے اتنا بڑا عشق ہے کہ حج کرنے کے بعد جب تشریف لے آئے نا واپس تو عرفات سے جب آ رہے تھے اونٹنی پر ابھی مدلفا نہیں پہنچے تھے ایک جگہ پہ اپنی اونٹنی روک دی اور ساتھیوں سے کہا اور لوٹا پکڑا کہا بھی چلتا ہے اونٹنی کا خیال رکھو اور لوٹا ہاتھ میں پکڑ کے او دور چلے گئے تو اس نے سمجھا کہ آپ کو کلائے حاجت کا تقاضہ ہوگا اسی لیے آپ گئے لیکن وہاں ایک جگہ جا کے ایسے بیٹھ گئے بیٹھے بیٹھے وہی لوٹا ہاتھ میں پھر اٹھ کے آ گئے تو اب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے خیر تو ہے کابلا روک دیا اونٹنی روک دی آپ اترے لوٹا ہاتھ میں لیا فلاں جگہ تو لے گیا لیکن کپڑے کے سارے تھے بیٹھے رہے نہ پیشاب فرمایا نہ کوئی کدائے حاضر کی پھر اٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے محبوب محمد عربی کو سرکار دو جہاں کو حج پر واپسی پہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے کدائے حاجت کے لیے دیکھا تھا مجھے تو اب خواہش نہیں تھی پیشاب وغیرہ کی لیکن میں نے کہا وہ کر لو اسی طرح بیٹھ جاؤ جاؤ، میرا محبوب بیٹھا یہ ہے عشک تو حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے سلسلے میں جب میں آیا تو جب میں اپنی زوجۂ متحرہ کے ساتھ اپنی بیوی بی کے ساتھ کنکڑیاں وغیرہ مار کے فارغ ہو کے طواف دیات کے لیے آئے اور ہم دونوں میاں بیوی نے طواف دیات مکمل کر دیا آپ واپس بھی نہ جا رہے ہیں تو میری طبیعت میں خواہش ہو گئی اپنی بیوی بی کے ساتھ مباشرت انسان ہے؟ اسی وقت بھی خواہش ہو سکتی لیکن مشکل یہ ہے نا میرا عزیز کہ انسان کے دماغ میں جب تہذیب مغرب کا اثر ہو جائے ان کے لیے واقعات عجیب لگتے ہیں حالانکہ وہ لوگ جو سڑکوں میں پارکوں پہ اور جناب سروس اسٹیشنوں پہ اور جہاں مرضی ہے کچھ کر لیں اعتراض اسلام پہ کریں گے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر اسلم ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میری طبیعت میں خواہش ہو گئی ہے اور اسلام کا یہ حکم ہے باقاعدہ حکم ہے کہ اگر تم باہر جا رہے ہو اور تمہیں کسی عورت کے پاؤں پہ ہاتھ پہ پنڈلی پہ بدن پہ نظر پڑی اور تیرے جذبات شاوت جو تھے وہ انگیخت ہو گئے فرض یہی رہا حال کہ اپنے گھر نہ اٹھاؤ تمہارے گھر کے اندر بھی تو وہ چیز موجود ہے جو جی تم باہر ڈھونڈنا چاہتے ہو یہ حکم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انواف فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بیوی نے کہا کہ میں تو انکار نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی حال میں بھی اپنے خامن کا انکار ہے ان لب ہے اگر معذور ہے بیمار ہے حیض ہے نفاذ ہے یا بیمار ہے ورنہ اتنے بھی لفظ آتے ہیں کتاب ان کے بل والا تنور ان کے اگر تندور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں لگا رہی ہے اور خامد بلا چھوڑ دو روٹی کو جلنے دو خامد کو جلنے سے بچاؤ تم کیا چاہتی ہو کہ خاون جہنم میں جل جائے تو اب جناب حضرت عبداللہ اللہ عمر علی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میری بیوی بی نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کی خواہش ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی بی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے اور جب تک حج والا یا احرام ہے عمرے والا بال نہ کٹائے وہ تو احرام سے نہیں نکلتا یہ مسئلہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں ہماری بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو چادر طرح باندھا ہوتا ہے نا بالوں کو بس کھول دے او تحرام ہم نے کھول دیا او احرام شہرام ہے کپڑے کھولنے سے نہیں کھلتا یا جیسے ہمارے مردوں کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ احرام کے جی نے کپڑے چادریں اتار دی تولیے اتار دی ہم نے سلوار کمیز پہن لیا احرام کھول دیا جی اور سلوار کمیز پہننے سے احرام نہیں کھلتا جب تک حلق نہ ہو یا قصر نہ ہو جب تک آپ حلق نہ کرائیں یا بعض نہ کرائیں لاکھ دفعہ سلوار کمیز پہن لیں الٹا مجھے بنتے جائیں گے احرام سے نہیں نکلیں گے حیرام سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ جب تب آپ کرو صفامروادہ افسر پہ اس طرح پھر اگر بال بڑھے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کاٹ لو باقی رہنے دو اب تم احرام سے نکل گئے چاہے سلوار گمیز نہ پہنو اسی تولیے کو سر پہ ڈال لو کپڑے اتارنے سے یا کپڑے بدلنے سے آدمی حیران سے نہیں نکلتا جیسے بہت ساری میری بیٹیاں جو ہیں وہ حالت حج میں حالت احرام میں وہ جو رومال باندھتی ہے نا بالوں کو اسی کے اوپر پانی کا مسئلہ کر دیتی ہے نماز کا وہ نماز ہی نہیں ہوتی جب حتیٰ کے حکم ہے شریعت کا کہ اگر کسی عورت نے یا مرد نے وگ لگائی ہے مثلا وگ لگائی ہوئی ہے تو اس وگ کے اوپر وہ اگر مسئلہ کر لے تو مسا نہیں ہوگا اس کو اتار کے مسا کرنا ہوگا تو یہ کپڑا بانے ہوئے جو اور کپڑا بھی خود اپنے منشی سے بندھا ہوا ہے اسلام نے نہیں کہا کپڑا بندھ ہوا پانچ نمازیں اب حج میں اگر جائے آٹھ کو واپس آئے تیرہ کو کتنی نمازیں ختم ہو گئی اچھا حج کرنے گئی کہ فرض باد ختم ہے مسئلہ اوپر کریے کھل گیا میرا احرام کھل گیا برباد ہو گئی میں تو احرام ہی کھل گیا کپڑا کھل گیا احرام گیا اڑ گیا بس حج ختم یہ مانی کپڑے میں بندہ ہوا تھا نا حج یہ جہالت تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بیوی نے جب یہ کہا کہ میں نے تو ابھی تک بال بھی کٹائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے اورت کے بال کاٹنے کا مسئلہ کون سا مشکل ہے بھائی برد کیا تو ٹھیک ہے نا چوتھا حصہ کاٹنے ہوں تو کینچی وینچی تو ہو نا لیکن عورت کے دوسرے سے بال کاٹ رہے ہیں میں بھی یہ دکھاؤ بالا بال دیکھا میں, جی. میں نے دان سے کاٹ میں بال دان سے کاٹ اب تو کٹ گئے میاں بیوی سے مل گئے احرام سے نکل گئی اور اچھا اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھانے بیٹھتے ہیں ایک دفعہ میں یہی سبق پڑھا رہا تھا تو ایک میرے طالب تھے انڈونیشی اب پتہ نہیں اللہ عالم وہ کہاں ہیں سنا ہے میں نے کہ بڑے عالم بن گئے اور بڑا اپنے ملک میں دار العلوم بنا اللہ عالم عدتیں ہوگی ہمیں تو نام بھی نہیں آتا ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اپنے طالبوں کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ جب اللہ کے لیے پڑھانا ہے تو نام کیا رکھ رہے ہیں ہم کو پیر تو ہیں نہیں کہ رجسٹر رکھیں اولاد کے کام آئے گا کہ کتنے مرید ہیں ان کے ہاتھ ریکارڈ ہوتا ہے نا باقاعدہ وہ پیروں کے بعد رجسٹریشن ہوتی ہے باقاعدہ ایک دفعہ جب ہمارے ہاں قومی ملکیت میں زمینیں لی گئیں تو ایک پیر صاحب تھے میرے دوست تھے تو میں نے ان سے بتا اور افسوس کا. میں نے کہا جی آپ کی بڑی جاگیریں ہیں اب یہ زمین نے کہا مکی صاحب جاگیریں لے لیں گے نا پیر تو نہیں لے گے میں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا حضرت انہوں نے ڈاکٹر سے کہا وہ جا خلیفے سے جا کے رجسٹر لے کے ان کا حضرت تین لاکھ رجسٹرڈ مرید ہے میرا پچاس روپے بھی میں سال کے ایک مرید سے لوں تو سال کے کتنے پیسے بنیں گے میری گاڑیوں کا میں فرق نہیں آتا ساری زمین لے جاؤ بات ٹھیک ہے یہ پیری واقعی بڑی کام کی چیز ہے اس پہ نہ پابندی لگے نہ اس پہ کوئی ٹیکس لگے نہ ایکسائز والے کچھ بگاڑ سکیں نہ اس کا سی بی آر والے کچھ بگاڑ سکیں یہ ایک ایسا ماشاءاللہ اور ایسا امردارا دندا ہے کہ ہر ہر بیماری کی شفا ہے تو خیر بہرحال بہرال کے استاد نے کہا کہنے لگا کہ دیکھو جی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسا پاک آدمی مقدس آدمی کیا وہ اتنی صبر نہیں کر سکتے تھے کہ مینار پہنچ جاتے یا واپس مکے آ جاتے کچھ ضروری تھا کہ راستے میں اپنی بیوی سے ملتے تو اس نے بتاؤ اعتراض مجھے شاگرد تھا شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں طالب تو آپ جانتے ہیں نا طالب کی امام یوسف کے بعد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد طالب پڑھتے تھے وہ بولتا نہیں بولتا تو ایک دن امام یوسف اللہ علیہ اللہ کے بندے سارے طالب بولتے ہیں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تم چپ ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو تو دوسرے دن امام صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے افطار روزے کا اس وقت کرنا ہے جب سورج ڈوب جائے جب تک سورج نہ ڈوبے ہم افطار نہیں کر سکتے ہیں تو اس کہنے کہا اچھا استاد اگر سورج نہ ڈوبے تو پھر کیا کریں تو آپ نے کہا بس تمہارا نہ بولنا ہی بہتے ہیں اچھا ہوا شکر ہے کہ تمہارا نہ بولنا ہی وہ ہمارے انڈیا میں رامپور میں ایک شادی ہوئی ایک بہو کی ایک لڑکی یعنی بہو بن کے کسی گھر میں گئی اب جناب وہ بہو بولے نا تو ساس بھی جاری پریشان ہو گئی کہ کہ کہیں میری بہو گونگی تو نہیں کہ دو دن گزر گئے چار دن گزر گئے پانچ دن گزر گئے اللہ کی پتی بولتی نہیں تو ایک دن آخر ساس نے پکڑ لیا اس نے کہا دلہن کیا بات ہے تم ہماری اچھی بہو ہو چھ دن گزر گئے میں نے تو انہی زبان ہلتی بھی نہیں دیکھی کیا خیر تو ہے تم گونگی ونگی تو نہیں ہو تم بولا کرو کچھ ہنسا کرو کہنے لگی اچھا ساس ایک بات بتاؤ اگر تیرا پتر مر جائے تو پھر میری شادی کیسے کرو گی نے کہا پھر تمہارا وہ گنگا رہنا ہی دیکھا انہوں نے کہا اچھا ہے شکر ہے کہ تم اسی طرح خاموشی ہو یہ سا سے پوچھ رہی کہ تمہارا بیٹا جو مر جائے تو میں بیوہ ہوگی پھر میری شادی کس سے ہوگی دیکھو بولی ہے تو کیا بولی اسی لیے ہمارے یہاں ایک محاورہ بھی ہے کہ مردہ نہ بولے اگر بولے تو کفن پھاڑ کے بولے ایک محاورہ پھر کفن پھاڑ کے بولے گا یار تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اعتراض کیا تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا میرا بھائی فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ تھے دین پہ چلنے والے ان کو حلال سے شرم نہیں تھا حرام سے شرم تھا ہمیں آج حرام سے شرم نہیں حلال سے شرم ہے کہ اپنی بیوی بی کے ساتھ مدینہ امرولہ جا رہے ہوں گاڑی بھی ہے کار بھی ہے راستے میں ہمیں کمرہ بھی مل سکتا ہے کبھی ضرورت نہیں کریں گے بیوی بی سے کہ بھائی میری خواہش ہو رہی ہے لیکن خدا نے خاصہ کر کے راستے میں کوئی خوبصورت لڑکی کھڑی ہو تو مول صاحب بھی دیکھ لیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے ان نظر انشاءاللہ وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا اکبر الہ نے کہ ہمارا بزرگ جو ہے پیر جو ہے ماشاء خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں یعنی خلاف شریعت تو یہ بھی نہیں کہ کبھی دائیں تھوک بائیں تھوکتا ہے لیکن اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو حلال جب حلال ہے تو حلال ہے بات ختم ہو گئی کہ اللہ نے نکاح کا دیا پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے بیوی بی کو حلال کیا ہے تو اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تو اب ذرا اس قرآن کی آیات کو دیکھیں کہ کس تحریم میں کتنی بڑی نزاکتیں ہیں کہ بی بی ماریا ہے اگر انہوں نے حضور نے بی بی ہفسہ کے گھر میں بلا لیا تو کیا ان کی پی لی کیونکہ مست پھر اس کسی کہانیوں کو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کا نبی تو جہاں بیٹھتے تھے وہ عورت کو ہی بلاتے تھے یہ نبوز بدلا یعنی جن کے اپنے ہر کام میں عورت ہے جن کی اپنی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ سڑک میں کھڑے ہو کے زبردستی کار میں بیٹھ جاتی ہے جن کی عورتوں کا یہ عالم ہے کہ باقاعدہ اشتہار شپوا کے ہر ٹیلیفون تی سی او پہ لگا آتی ہیں کہ جب کال کرنا ہو تو مجھے اس نمبر پہ کال کریں وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پہ یہ دکھ بات نہیں اور خدا کے بندے کچھ تو خوف کرو سرکار دو عالم کی بی بی ہے اچھا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجودہ دور کی طرح کو محلہ تو ہیں نہیں کہ آپ کسی کو الگ محل میں رکھیں اور کسی کو الگ محل یہ حجرات سے حضرف پاک کے یہ جہاں آپ کا مزار مبارک ابھی بھی عائش کا اس سے پہلے جو ہے وہ بھی فاطمہ کا اس سے آگے جو ہے اسی طرح جہاں آج کل سب اول ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ودین شریف میں جہاں امام نواز کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں محراب میں یہ سارے اسی سب میں ہوجرے تھے عزوس وسلم کی بیویوں بی کے ایک حجرا آگے تھوڑا سا سین دروازے پہ ٹاٹ کا کپڑا یہ گھر ہے عزو سل رسم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو بلا لیا اور بی بی صاحبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت مبارک پوری فرما لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی باہر تشریف لائے دیکھا کہ بی بی ہفشہ باہر دروازے کے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اندر سرکار دو عالم ہیں اور ایک عورت کا جوتا مبارک ہے صاحب ہے کہ آپ کی کوئی بیوی بی آپ نے بلائی ہے تو ادب کا تقاضا ہے اندر تو نہیں جاتی میں کہتا حضور نے فرمایا کیوں رو رہی ہوں آپ سنا میرے گھر میں آپ نے دوسری بی, بی کو کیوں بلایا اس میں تو میری توہین ہے اس نے فرمایا اور اس نے ارد کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر ہے میرا نوبہ ہے میرا بستر ہے آپ کو اگر بی بی ماری قبطیہ سے ملنا تھا تو بی بی ماریا قبطیہ کے گھر میں تو لے جائیں میرے گھر میں حضور آپ نے بلایا اس کا مطلب ہے کہ اس کی شان تو اونچی کر دی میری شان کم کر دی حالانکہ میں تو اومر کی بیٹی ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم ناراض رہو آج کے بعد میں نے اپنے اوپر بی بیماریاں کو حرام رکھ تو ایک واقعہ صورت تحریم کے نزول کا یہ ہے زندگی باقی تو بات باقی, باقی اللہ تعالیٰ عالم و علم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وسلم علی پرانی اسلام واجب السلام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں اللہ کے قرآن کے حکم میں معانی میں پوری پوری توجہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو اس بادشاہ کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بات دنیا میں ایک محاورہ ہے کہ کلام الملوک کے ملوک الکلام کہ بادشاہوں کی جو گفتگو ہوتی ہے جو کلام ہوتی ہے نا وہ گویا کلام کی بھی بادشاہ ہوتی ہے یعنی جیسے بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ان کی گفتگو گویا گفتگووں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے تو بادشاہوں کی باتوں میں اشارات ہوتے ہیں عنایات ہوتے ہیں بات بڑی محدود ہوتی ہے لیکن معنی بڑے دور, افتار, دور رفتار دور رسوں اور یہ تو اس اللہ کا کلام ہے جو شہنشاہ شاہ جو ملک الملک ہے ملک الاملاک اس صورت تحریم کے شان نزول میں ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ جو سیدنا عمر کی بیٹی ہیں اور زوجہ محمد مصطفیٰ ہے سیدہ حفسہ کے گھر میں حضور تشریف لے آیا ان کا دن تھا ان کی نوبہ تھی ان کی باری تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عدل فرماتے تھے ایک تو آپ کی زندگی کا روز کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر روز عصر کے بعد تقریباً آپ اپنی تمام بی بیوں کے پاس تمام ازواج کے پاس ام بہاد کے پاس تشریف لے جاتے کہیں دس منٹ کہیں پانچ منٹ بیٹھتے خیریت پوچھتے حال حوال پوچھتے کوئی حاجت ہوتی کوئی ضرورت ہوتی یا وہاں کوئی اور عورت آئی ہوئی ہوتی کسی وسلے کے لیے اس کے مسائل بھی حل کر دیتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اس بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے جس کی باری تھی جس کی تھی کیونکہ اسلام نے یہ پابندی لگائی کہ اگر ایک آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس کے لیے انصاف لازمی ہے عدل لازمی ہے لباس میں نفقات میں حتی کے وقت میں ہاں باقی دلوں کے معاملے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ باری جو تھی بی بی افسا کی بی بی افسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی تھی اپنے والدین کے گھر جانے کی تو حضور پاک نے اجازت دے دی بی بی افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں اور سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا الاقمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک باندھی ماری آ کے جن کو آپ نے پھر اپنی بیوی بی بی بنا لیا آپ کی زوریہ بن گئی وہ بھی اموہات المومنین میں شامل ہوئی اور سیدہ خلیجت القبرہ کے بعد صرف یہ بیوی بی بی ہے جس کے بطن سے اللہ نے حضور کو بیٹا دیا ورنہ حضور کی جتنی اولاد ہے وہ ساری سیدہ خلیجت القبرہ سے آپ کی چاروں بیٹیاں آپ کے تینوں بیٹے جو ہیں وہ دو بیٹے عبداللہ ابراہیم یہ سب بی بی خدیجہ کے ہیں آپ کی چاروں بیٹیاں بی بی رقیہ ام قلثوم زینب فاطمہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ سب بی بی خدیجہ کے ہیں حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم ہیں جو بی بیماری یا کبکی جا کے ہیں لیکن اللہ کو یہی منظور تھا وہ بھی فوت ہو گئے تو بی, بی ماری یا گپتیا کو حضور پاک نے پیغام بھیجا اور ان کو بلا لیا کیونکہ سرکار دو جہاں کی اپنی ایک سوچ تھی ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا اپنی اپنی فکر ہوتی ہے ہر کسی کی ایک فکر ہے ایک سوچ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ مبارک تھی کہ اگر میں اپنی یعنی جو اصل بیبیاں ہیں ان میں سے کسی کو بلاتا ہوں تو شاید اس کے لیے بھی ناگوار ہو کہ میں دوسری بیوی بی کے گھر میں کیوں آؤں اور میرے لیے بھی شاید یہ مناسب نہ ہو لیکن ماریا گفتی جہاں تک حضور پاک نے اس کو وہ دن... لیکن پھر بھی اصلن تو وہ بانی ہے کہ آپ کو بادشاہ اسکندریہ مقوقس نے ہدیہ کیا تھا تو بانی تو کسی آدمی انکار نہیں کر سکتی چاہے اس کو بالک کہیں بلائے اور بابا لگا ہے تعمان حکومت وہ آپ کے ملک میں ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا قبطیہ کو بلانا مناسب سمجھا یہ اپنی یعنی ایک سوچ ہے ایک فکر ہے خیال اس کے بارے میں میں ایک حدیث سے مثال ارد کروں تھا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ میری باری تھی میری نوبہ تھی میرے گھر میں تھے سرکار دو جہاں اور میرے ساتھ بستر پہ آرام فرماتے اور بستر کیا تھا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا اس کو اگر ڈبل کر دیتے تھے بستر بن جاتا تھا اور کھول دیتے تھے تو مسلح بن جاتا تھا ٹاٹ یہ جو آپ ٹرکوں کے اوپر ڈالتے ہیں نا سامان کی حفاظت کے لیے یہ ٹاٹ یہ بستر تھا اس کو چار دفعہ یعنی اس کو ڈبل کر کے بر, یعنی کر دیتے تو بستر بنا کے اسی پہ سو جاتے اور کھول دیتے تو وہی گویا قالین ہے وہی دری ہے وہی چٹائی ہے وہی سب کچھ یہ فراش رسول اللہ صلی اللہ آج کل ہم عشق کے دعوے تو بہت کرتے ہیں نا جی پولوی بھی پیر بھی بڑے بڑے لوگ بھی لیکن ان کی زندگیوں کو اور سرکار دعلوں کی زندگی کو دیکھو تو ایسا تفاوت معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جائے کہ خدا جانے ہمارے عشق کس بات میں ہے صرف نام لینے میں یا میٹھی چیز کھانے میں حلوہ کھانے میں ہمارا عشق کسی طرح محدود ہے لیکن دندانے مبارک شہید کرانے میں تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی اللہ کی توحید کے لیے اپنے فاؤں چھلنے کرانے کی تو کسی کو تکلیف توفیق نہیں ہوتی اتباع سنت رسول میں رات کو ٹاٹ میں سونے کی تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تو بہرحال بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ صدیقہ بنت تصدیق کہ میری جو آنکھ کھلی میں نے دیکھا فما بجت تو رسول اللہ کہ حضور تو بستر پہ نہیں ہے تو سید عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور مجھے چھوڑ کے کسی دوسری بیوی بی کے گھر میں تصویر لے گئے کیونکہ گھر تو کٹے تھے نا بیوی بی ہوں گے تو آج وہ اس کا یوں آپ اندازہ فرما لیں کہ جہاں اب حضور کا روضہ ہے مبارک ہے یہ ہجرا ہے بیبی عائشہ بی اسی کے ساتھ آگے سارے حجرے تھے لائن میں جہاں اب سب پہ اول ہوتی ہے اور محراب ہے اور منبر ہے اور امام کھڑے ہو کے نماز پڑھا دی ساری جگہ جو ہے حجرے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خرید کر کے پھر مسجد میں ملایا تاکہ مسجد کو بڑھا دیا جائے مسجد چھوٹی ہوگی تو گویا کہ ایک ہجرے میں دوسرے ہوجرے میں تو شیو لے جانا کو بس میں درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے تو بی عائشہ